السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد علی رسول الکریم بعد فاؤز بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و امری عمری وحل من ام السانی قولی آج ہم پڑھیں گے فصل نمبر اکانوے نائنٹی ون نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کے کھانوں کا بیان رسول اللہ کے کھانے بتائے گئے ہیں کیسے ہوتے تھے ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذاؤں پر غور کیا یعنی اوور جب احادیث کو دیکھتے ہیں اور آپ کے معمولات کو جب دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے کھانے پینے کے معمولات کیا تھے کون سی چیزیں کھاتے تھے کس طریقے پر کھاتے تھے کتنی مقدار میں اور کون سی چیزوں کا کمبینیشن بناتے تھے تو جب ان کی غذاؤں پر غور کیا اور آپ کے کھانے پینے کے بارے میں تحقیق کی گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے دودھ اور مچھلی زندگی میں کبھی ایک ساتھ استعمال نہیں کی ہمارے ہاں بھی یہ کانسپٹ پایا جاتا ہے نا کہ مچھلی کے بعد دودھ یا مچھلی کے ساتھ دودھ یا دودھ کے ساتھ مچھلی استعمال نہ کی جائے اور آپ نے کبھی دودھ کے ساتھ کھٹی چیز بھی استعمال نہیں کی ترس چیز بہت سی چیزیں ہیں جیسے لیمن ہے آرج ہے اورینج اگر کھٹا ہے کینو کی قسم میں سے یا ونیگر ہے سرکا دہی کیونکہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے دودھ اپنی اصل شکل میں قائم نہیں رہتا اپنی حیت فوراً چینج کر لیتا ہے پنیر کس سے بنایا جاتا ہے دودھ میں کھٹی چیز ڈالنے سے سرکہ ڈال کے پنیر بنتا ہے دہی ڈال کے بنتا ہے اور اسی طرح لیمو ڈال کے بنتا ہے تو پنیر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ دودھ کو پھاڑ دیا جائے اور پھاڑا کیسے جاتا ہے کھٹی چیز ڈال کے اگر تو باہر ہی کھانے سے پہلے اگر کھٹی چیز ڈال کے پنیر بنایا گیا تو حرض نہیں لیکن کھانے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے کی کیا کیا جس میں انسانی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خاص تحقیق نہیں آئی تحقیقات عام طور پر ان چیزوں پر ہوتی ہیں ایک خاص ٹائپ کے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے وہ سمجھدار لوگ جو دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں ایک لے مین کا فائدہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی نے نہیں سوچا آج تک اور نہ ایسی چیزوں پر ریسرچ کرنے کو ابھی تک غور کیا گیا ان چیزوں پر کہ ایک انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں کون سی ہیں نقصان پہنچانے والی کون سی ہیں یا کون سی چیزوں کے کمبینیشن جو وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں ان کو روکا جائے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ بیمار ہوں اور زیادہ سے زیادہ دوا کھائیں ٹھیک <تصفح> مگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں دیکھیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ دوا نہ کھائیں بلکہ آپ ایسے طریقے پر غذا کھائیں ایسے طریقے پر آپ کا گزر بسر ہو کہ آپ کو دوا کی ضرورت ہی پیش نہ آئے آپ بیمار ہی نہ ہوں آپ صحت مند رہیں یہ چیز آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی کیونکہ سب کی مائیں بھی سب چیزیں نہیں جانتی اب سب شادی کے لائق لوگ ہیں اور جیسی ہی شادی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے تو پھر جب آپ مائیں بنیں گی تو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کر سکیں گی جتنا علم آپ کے پاس ہے آپ نے اپنی ماں سے جو لیا ہے وہی آپ کے پاس ہے کیونکہ رسول اللہ کی حدیث یا سنتیں گھر میں سچ تعلیم نہیں دی گئی اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں جب معلوم نہیں تو ظاہر ہے ہم ہر چیز جو بھی سامنے آئے گی ہم سمجھیں گے کھانے کی چیز ہے لہذا کھا لیتے ہیں اور ہمارے ہاں تو حلال اور حرام کے بارے میں تحقیق کا بھی رواج بھی نہیں ہے جو باہر کے ملکوں میں غیر مسلم کنٹریز میں مسلمان رہتے ہیں وہ پھر بھی ہم سے زیادہ کانشیس ہیں کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو پہلے وہ اس کا فارمولا دیکھتے ہیں اور پھر تحقیق کرنے کے بعد وہ چیز گھر لے کر آتے ہیں کہ آیا یہ حلال ہے یہ ہراؤں ہم چونکہ ایک مسلمان ملک میں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ملک میں جو بھی چیز کھانے کے آتی ہے وہ حلال ہوتی ہے لہٰذا جو بھی مارکیٹ میں مل رہا ہے وہ سب کھانے کا ہے جائز ہے اور ہم کھا سکتے ہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں اور یہ سوچ بڑی غلط ہے اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا کھانے پینے کے معاملے میں بہت محتاط رویہ ہونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ کی سنت کھانے کے بارے میں کیا تھی دودھ کے ساتھ مچھلی استعمال نہیں کی اور نہ دودھ کے ساتھ کھٹی چیز استعمال کی لہذا آج کے بعد ہم بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ غلطی کرتے آئے ہیں تو آج کے بعد وہ غلطیاں نہ کریں اور ان اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو صحت مند بنائیں آپ نے کبھی دو گرم غذا کو ساتھ نہیں لیا جیسے کھجور اور انجیر اور اسی طرح دو ٹھنڈی غذا کو بھی ایک ساتھ نہیں لیا یعنی جن کی تاثیر ٹھنڈی ہو مثال کے طور پر آپ اورنج اور انار دونوں ٹھنڈے ہیں اور اسی طرح اورنج اور گاجر کی بھی تاثیر ٹھنڈی ہے اکثر ہمارے ہاں گاجر اور مالٹے کا جوس بنایا جاتا ہے اور اکثر اسے ہم بیمار ہوتے دیکھتے بھی ہیں لوگوں کو ہاں بہت احتیاط کی جائے دھوپ میں بیٹھ کے پیا جائے اس میں تھوڑی سی ادرک ملا لی جائے یا شہد ملا لیا جائے پھر تو کچھ نہیں کہتا لیکن اگر صرف ان کا جوس پیتے ہوئے بہت سے لوگوں کے جسم میں دردیں بہت سے لوگوں کا پیٹ خراب بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے مگر پھر بھی ایک چونکہ سستا کامبینیشن ہے لہٰذا ہم یہ نہیں سوچتے کہ دونوں ٹھنڈی چیزیں ہیں تو ہم ان سے اوائڈ کریں تاکہ بیمار ہونے سے بچیں خیر آپ نے دو لیسدار چیزوں کو بھی اکٹھا نہیں کیا لیسدار چیزیں کون سی ہوتی ہیں مثال کے طور پر بھنڈی اور اربی ہے اور ماش کی دال ہے چاول بھی لیسدار ہیں نوڈلز دیکھیں تو جس میدے سے وہ بنے وہ بھی لیسدار ہے اگر زیادہ گل جائیں تو نوڈلز کیسے ہوتے ہیں جس چیز کو بھی زیادہ گلایا جائے اور وہ لیس چھوڑ دے وہ لیسدار ہے لہٰذا ایسی دو چیزوں کو جن کے اندر لیس پیدا ہوتی ہے آپ نے ان کا بھی کمبینیشن نہیں کیا اگر ایک چیز لیسدار ہے تو دوسری خشک نہ دو قابض چیزیں ایک ساتھ کھائیں قبض کرنے والی چیزیں مثلا کیلا ہے کسی حد تک اگر ایک سنگل کیلا کھایا جائے تو عام طور پر قبض کی شکایت ہو جاتی ہے اور کون سی وہ جو جاپانی ہے جیسے جاپانی پھل خشک ہوتا ہے نا بریڈ جو ہے کانسٹیپیشن کرنے والی چیز اس لیے ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے اس میں میدہ ضرور پایا جاتا ہے جو لیسدار جس بھی چیز میں پانی ڈالے اور وہ لیسدار ہو جائے سمجھیں کہ وہ اسی کی نسل ہے میدے کی جتنی چیزیں ہیں بسکٹ کیک پیسٹری بریڈ ساری کی ساری لیسدار چیزیں اور ہم ایٹ اے ٹائم پیزا نان یہ سب میدے سے بنی ہوئی چیزیں بیکری آئٹمس جتنے ہیں ان میں سے ایک بھی فائدہ مند نہیں ہے ان میں زیادہ تاثیر نقصان پہنچانے کی ہے اور کم فائدہ کم فائدہ کیا ہے پیٹ بھر جاتا ہے بس اس سے آگے کتنے اس میں کیلریز ہیں اور کتنے اس میں وٹامن ہیں آپ کچھ نہیں جانتے اگر اس سے اچھی چیز اویلیبل ہے تو پھر ہم گھٹیا پہ کیوں جائیں ایک تو مہنگا لے کر آئیں اور دوسرا نقصان بھی پائیں تو ایسی چیز کا کیا فائدہ جیب بھی خالی ہو اور نقصان بھی پائیں رسول اللہ تو ہمیں وہ چیز بتاتے ہیں جس سے ہمیں دوہرا فائدہ ہو اب دیکھیں آپ جو کا دلیا ایک پیکٹ جو دو سو گرام کا ہے وہ تقریباً پچیس روپے کا آتا ہے اگر آپ آدھا پیکٹ بھی بنائیں ساڑھے بارہ کا بنتا ہے اس کو اگر آپ بوائل کریں تو آپ تین دن تک اس کو کھا سکتے ہیں تو کتنے میں پڑی آپ کو لاگت تین دن تک اگر آپ ساڑھے بارہ روپے کی چیز کھا رہے ہیں بریڈ لے کر آئیں گے اگر آپ چھوٹی بریڈ بھی لے کر آئیں کتنے میں پڑے گی اس کو آپ کتنے دن کھا سکتے ہیں مطلب فرق ہے نا اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے ان کو بھی کمپیر کریں لسٹ بنایا کریں دیکھا کریں اس غذا کے کیا کیا فائدے ہیں اس کے کیا کیا نقصان ہے یہ کتنے کی پڑتی ہے یہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا آپ کو کیا چیز لینی چاہیے جس سے آپ کے بجٹ پہ بھی زیادہ فرق نہ پڑے جس سے آپ کی صحت پہ بھی زیادہ فرق نہ پڑے بلکہ صحت اچھی ہو تو ایسی چیز استعمال کیا کریں جو عقلمند انسان ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے دیکھتا ہے صرف ٹیسٹ کو نہیں دیکھتا ٹیسٹ ہمیشہ بیوقوف لوگ دیکھتے ہیں کیوں زبان کے چسکے کی خاطر اپنے جسم کو بیماری کا گڑھ بنا لیتے ہیں ان کی جسم کے اعضاء کم ہی ٹھیک ہوتے ہیں مسلسل ازیت اٹھاتے ہیں مگر منہ کا ذائقہ نہیں چھوڑ سکتے تو وہ مزہ اور ذائقہ لینے کی خاطر اگر ہماری صحت تباہ ہو جائے نہ ہم نماز کے قابل رہیں نہ ہم روزے کے قابل رہیں نہ ہم دنیا میں کوئی اچھا کام کر کے جا سکیں اسی طرح خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو قیا قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس مل جائے گی جنت الفردوس پانے کے لیے تو ہمیں اپنے آپ کو بڑا امپروو کرنا پڑے گا اپنے اوپر خاصا چیک رکھنا پڑے گا اپنے آپ کو ایک اصول کا پابند بنانا پڑے گا ہم نے کوشش یہ کی ہے زندگی میں کہ سارے ٹیسٹ سارے مزے جنت کے لیے ملتوی کر دیے جائیں اور جو شخص جنت کے لیے اپنے مزوں کو ملتوی نہیں کر سکتا وہ جنت کیسے پا سکتا ہے اپنے تمام قسم کی پسندیدہ کھانے صرف اس لیے نہیں بنا پاتے کہ وقت نہیں ہے اور جب دل چاہتا بھی ہے اور نہیں کر پاتے تو پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں کھلائے کوئی بات نہیں تو اگر ہم جب اللہ تعالیٰ پر ڈال دیں گے تو کیا وہ ہمیں نہیں کھلائے گا یعنی آپ اگر کوئی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں آپ اگر کوئی دین کا علم سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ اپنی پسند کی کوئی چیز کھائیں اگرچہ وہ اتنی بینیفیشل نہ بھی ہو تو پھر بھی انسان کبھی کبھی ٹیسٹ کرنے کا تو اجازت ہے نا تو اگر کبھی کبھی آپ چکھنا بھی چاہیں اور وہ بھی آپ نہ چکھ پائیں تو پھر آپ کو یہی کہنا چاہیے نا کہ اللہ ہمیں جنت میں کھلائے کوئی بات نہیں جنت میں جا کے کھائیں گے انشاءاللہ اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے نا یہ تو معلوم نہیں کہ ہم جا سکیں کہ نہ جا سکیں خدا نخواستہ کسی ایک غلطی پہ پکڑے جائیں اللہ نہ کرے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں چانس پہ بھی جنت میں بھیج دے یعنی ہمارے امال پتہ نہیں اس قابل ہے کہ نہیں کہ وہ قبول فرمائے مگر اگر ہم اسی طرح سیکریفائس کرتے رہیں دنیا میں اپنی پسندیدہ لباس اپنے پسندیدہ خوراک اپنے پسندیدہ باتیں اس لیے چھوڑ دیں کہ گپ شپ اب نہیں ہو پاتی کیونکہ وقت ہی نہیں ملتا سہیلیاں رشتہ دار تھوڑا شکوا کرتے ہیں کہ یا فون پہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اتنی لمبی بات نہیں ہو پاتی تو کیا کہتے ہیں جنت میں جا کے ملیں گے ہمارے گھر میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ بھی دل چاہتا ہے کہ ہاں کچھ دیر بیٹھے تو اس میں بھی اتنا وقت نہیں پاتے کہ ہاں بہت دیر تک بیٹھ کر کوئی گپ شپ ہو جائے تو اگر تھوڑی دیر کے لیے جو بات چیت ہوتی ہے اور پھر تشنگی کے ساتھ جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اگر اللہ نے جنت دی تو انشاءاللہ جنت میں جا کے ساری باتیں کریں گے اس لیے کہ یہاں تو موقع ہی نہیں ملتا تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیں پسندیدہ خوراک پسندیدہ چیزیں بہت سی چیزیں ایسی جن کا ہمیں دل تو چاہتا تھوڑی چکھیں تو صحیح ہوتی کیسے مگر وہ چکھنا بھی محال ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے ٹائم بہت چاہیے اگر ہم وہاں تک ملتوی کر دیں گے تو پھر ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں پر بڑے آسانی سے امادہ ہو سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں کہ چلیں ہم وہی چیزیں کھائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائیں ہو سکتا ہے ہم بھی ان کی طرح کچھ کام کر سکیں جیسے آپ نے کام کیے اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انحصار ان چیزوں پر تھا اس لائف اسٹائل کی وجہ سے آپ کے وقت میں برکت تھی اور آپ کے کاموں میں آسانی تھی آپ کی صحت اچھی تھی اب آپ یہ بتائیے اگر اتنی سادہ غذا ہو کسی شخص کی تو پھر ہم صرف یہ کہیں کہ چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے اس لیے ان جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا اللہ کے رسول تھے تو بطور نمونہ ہمارے ہی لیے آئے تھے نا کہ ہم ان کو فالو کریں تو جیسا وہ کام کر کے گئے تو اس کی بیس بھی تو دیکھنی چاہیے نا کن چیزوں پر بنی تھی کس خوراک پر بنی تھی کن طریقوں پر بنی تھی اتنی سمپل خوراک کہ ایک غریب سے غریب شخص بھی کھا سکتا ہے جس کے پاس اگر دو ٹائم کھانے کا بھی نہیں ہے وہ بھی رسول اللہ کے خوراک کو اپنا سکتا ہے اتنا آسان ہے اس کو اپنانا اور جو جتنی جس کے پاس فیسلٹیز ہیں وہ یہ سوچے اگر کہ میں اپنے آپ کو اتنا فیسلٹیٹ اس لیے کروں گی کہ اس سارے میرے وقت میں برکت ہو اور جو مجھے سہولیات میسر ہیں ان کو میں دین کے کاموں کی طرف لے کر رہا ہوں اور اپنے وقت کو بچا کر زیادہ سے زیادہ دین کا علم جو جس بھی نوعیت کا ہے وہ قرآن کا ہے وہ حدیث کا ہے وہ طب کا ہے آگے پھیلاؤں تو وہ آپ کا دو کھانوں کے بجائے ایک کھانا پکانا یا دو ٹائم کے بجائے ایک ٹائم پکانا آپ کو آپ کے وقت میں برکت دے گا جیسے رمضان میں برکت ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں شہری اور رفتاری کے وقت جب آپ کام میں لگتے ہیں تو آپ کو کتنا وقت بچ جاتا ہے دن میں کام کرنے کا آپ زیادہ کام کر پاتے ہیں نا پڑھ بھی زیادہ سکتے ہیں رمضان میں کہ نہیں ذہن زیادہ اچھا کام کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا حدیث قدسی میں ہے نا کہ میں نے علم کو بھوک میں رکھ دیا لوگ اسے تمنگری میں یعنی بھرے پیٹ تلاش کرتے ہیں بھلا وہ کیسے پائیں گے تو رمضان میں جب ہم خالی پیٹ ہوتے ہیں دماغ زیادہ الرٹ ہوتا ہے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ جب رسول اللہ کے طریقے کو دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں انہوں نے خود اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کیا تھا یہ ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہے فخر کی بات ہے اس پہ پر پریشان نہ ہوں کہ آپ نے تو یہ بھی نہیں کھایا یہ بھی نہیں کھایا شاید آپ کو ملا نہیں نہیں وہ اللہ کے رسول تھے انہیں سب کچھ مل سکتا تھا وہ چاہتے تو جنت سے کھانا اترتا ان کے لیے ہر وقت مگر آپ نے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کیا کیونکہ جو سب میں بڑا ہوتا ہے وہ سب کے لیے مثال بھی ہوتا ہے اگر آپ کے والدین وہ کام نہ کریں جو آپ سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کون سا کیا جو ہمیں کہتے ہیں دل میں آتی ہے نا بات اگر آپ نہ بھی کہیں کہنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو آپ تنقید تو کریں گے تو اس لیے ان کھانوں کو بڑے شوق سے پڑھیں اس طریقہ کار پر بڑا غور و خوص کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش بھی کریں اس میں آپ سب کا بھلا ہے اور آپ نے دو قابض چیزیں بھی ایک ساتھ تناول نہیں فرمائیں نہ دو سہل غذا اور نہ دو غلیز غذا کو یکجا کے سہل مین آسانی سے ہزم ہونے والی جیسے مثال کے طور پر یخنی ہے اور یخنی کے ساتھ آپ اگر جوس لے لیتے ہیں تو دونوں آسانی سے اترنے والی ہیں نا میرے جیسے یہ دودھ ہے مثلا آپ دو لکوڈ اگر ساتھ لے رہے ہیں جوس اور سوپ یعنی ایک ٹھنڈا ایک گرم آپ دیکھیں ایک ٹھنڈے اور گرم کو بھی اس طرح ساتھ نہیں لیا پانی اگر ٹھنڈا پیا تو اوپر سے گرم چائے یا گرم دودھ ایسا بھی نہیں کیا معتدل انداز میں چلے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی پھر چائے بھی پی لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے سب سے بڑا نقصان ہمارے دانتوں کو ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے دانت جو ہے ان کے اندر ڈسکلریشن آنے لگتی ہے کریکس آنے لگتے ہیں جلدی ان کا ٹوتھ ڈکے شروع ہو جاتا ہے گرنا شروع ہو جاتے ہیں یا دانت بھرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھنڈا گرم لگنے لگتا ہے اور آخرکار دانتوں سے ہم غ ایج میں فارغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر مصنوعی دانت لگانے پڑتے ہیں تو یہ دانت یاد رکھیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں اب دوبارہ نہیں ملیں گے آپ کو ان کی حفاظت کریں ان کو زیادہ ٹھنڈا زیادہ گرم زیادہ کھٹا کھانے سے بچائیں اور بادام اور خروٹ توڑنے کے لیے کریکرز یا ہتھوڑی استعمال کریں اللہ نے دانت بادام توڑنے کے لیے نہیں دیے کھانا کھانے کے لیے دیے اس لیے ان کا حق ادا کریں اور ان کے اوپر ناجائز بوجھ نہ ڈالیں لوگوں کو خوف زدہ اور حیران کرنے کے لیے اخروٹ توڑ کے مت دکھائیں کہ ہو سکتا ہے آپ کا دانت بھی ساتھ نکل اور آپ دیکھیں دانت ہمارے تقریباً اس قسم کے مسالے کے ہیں جیسے آپ چینی کا برتن سمجھ لیں تو چینی کے برتن سے آپ اتنی سخت چیزیں توڑیں گے نہیں توڑیں گے نا تو ہمارے ہاں یا تو بالکل کیک پیسٹری پہ لے آتے ہیں بچوں کو ڈبل روٹی پہ اور یا پھر دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم پائی جاتی ہے کہ ہارڈ سے ہارڈ چیزیں توڑ توڑ کے لوگوں کو حیران کرتے ہیں تو دونوں ایکسٹریم غلط ہیں معتدل کھانا کھانا چاہیے ان کو سخت چیز کا بھی عادی بنانا چاہیے کبھی گنڈیری چوسیں کبھی گنا چوسے کبھی بھنے چنے ہیں یا مکئی کے دانے ہیں ایسی سخت چیزیں کھا کے اپنے دانتوں کے پیچھے جو آپ کے مسوڑے ہیں ان کے جو مسلز ہیں ان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے اور بچپن سے کرنا چاہیے دودھ کے دانتوں کو جب اتنا استعمال کریں گے آپ تو اگلے دانت مضبوط آئیں گے اسٹرانگ مسلس میں سے آئیں گے لیکن اگر ڈبل روٹی کھاتے ہوئے آپ بڑے ہوئے اور پیسٹری اور کیک کھا کے ہی آپ نے گزارا کیا اور چاکلیٹس سے تو پھر کیا ہوگا آپ کے دانت جو ہیں وہ تھرٹی ایئرس کی ایج میں ہی آپ دانتوں سے فارغ ہو جائیں گے تو بہتر ہے ان دانتوں کو لمبی عمر تک قائم و دائم رکھیں ہمارے والد نائنٹی پلس کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی مگر ان کا ایک دانت نہ کیڑا لگا تھا اور نہ ٹوٹا تھا نائنٹی پلس ایج جس نے ان کو غسل دیا تو اس نے کہا کہ یہ میرا سیکنڈ بندہ ہے لائف میں جس کے دانت پورے ہیں اور اس ایج میں خاص کر اب دیکھیں ہمارے دانت اکثر کس عمر میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں تھرٹی فورٹی میں اب تو ٹیجرس میں دانتوں کا مسئلہ شروع ہو گیا ہے زیادہ سویٹس کھانے کی وجہ سے چنگم چاکلیٹ اور کینڈیز وغیرہ کھانے کی وجہ سے اور میٹھی چیزیں چاکلیٹس کے ساتھ ساتھ پھر کیک اور پزا مطلب روٹی پسند ہی نہیں رہی اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے روٹی نہیں کھانا چاہتی وہ جو کی روٹی کیسے کھائے گی اب آپ نے تیار کرنا ہے ان کو جو اس کے بعد آنے والی نسل ہے دو غلیظ غذا کا مطلب ہے دو سخت چیزیں یعنی ایسی ہیوی چیزیں جو دیر سے ہضم ہونے والی ہیں مثلاً فرس کریں پراٹھا بھی ہے اور ساتھ میں پنجیری بھی ہے دونوں ہی ثقیل ہے نا مثال کے طور پر اس طرح اور بہت سی چیزیں ہوں گی دو شکیل غذا کو بھی آپ نے یکساں نہیں کیا ادھر پائے بھی بنائے ہیں اور ادھر بھنا گوشت بھی بنا ہے تو وہ بھی تو بھاری ہے نا دونوں اگر پائے ہیں تو ساتھ سبزی یا کوئی ہلکی پھلکی چیز یا آسانی سے ہزم ہونے والی جو کی روٹی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں. نہ دو نرم کرنے والی غذا کو لیا یعنی ایسی چیزیں جس سے پیٹ لوز ہوتا اور نہ دو ایسی غذاؤں کو کٹھا لیا جو ایک قلت میں تبدیل ہو جائیں یعنی جن کی تاثیر ایک ہی ہو جائے یعنی یا بہت ٹھنڈی ہو جائیں یا بہت گرم ہو جائیں یا بہت سخت ہو جائیں اور نہ دو متضاد اور مختلف چیزوں کو جیسے ایک کابض اور دوسری مسل کو ایک جگہ استعمال کیا یعنی جو لیگزیٹو قسم کی ڈائٹ ہے مثال کے طور پر جیسے کیسٹر آئل پیتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے نا لیکن کھانے میں کیا ہوگا جس سے آپ کو فوری طور پر حاجت ہو جاتی ہے اس سب گول کا چھلکا یہ سب گول لیتے ہیں نا اس کے ساتھ کوئی اور ایسی چیز لے لیں جس سے آپ کا پیٹ لوز ہو ٹھیک یا اس سب گول کا چھلکا لیا آپ نے کپس توڑنے کے لیے تو دوسری طرف آپ خشک چیز کھا رہے ہیں مثلا جاپانی ہیں فرض کریں تو اس کا کیا جا کے اسٹک ہوئے گا کہ نا کہیں نہ کہیں ایک تو بریک لگا رہی ہوگی اور دوسری وہ نکلنا چاہ رہی ہوگی ایک کھینچا تہنے کی کیفیت شروع ہو جائے گی پیٹ کے اندر ایک کے گی جانا ہے دوسری کے گی آنا ہے یہیں رکنا ہے اور اسی طرح نازود ہضم اور دیر ہزم غذا ایک ساتھ کھائیے اسی طرح بنی ہوئی اور پکائی ہوئی چیز بنی ہوئی سمراٹ جیسے باربیکیو ہے یعنی گوشت ایک طرف باربیکیو پکا ہوا ہے اور دوسری طرف ہانڈی پکی ہوئی ہے ہاں بون لیس ہانڈی ہے اور ایک طرف آپ باربیکیو کھا تو دونوں آپ نے کبھی اس طرح ایک ساتھ نہیں کھائے ایک وقت کے کھانے میں اور ہمارے ہاں سوچتے جائیں اسی طرح تازہ اور خشک غذا کو ساتھ استعمال نہیں کیا جیسے تازہ کھجور اور چھوارا یا کچا آم اور پکا آم مکس نہیں کیا یعنی ایک ہوتا ہے نا تازہ کچا کچا پھل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے خوب پکا ہوا پھل تو ایسی دو چیزوں کو بھی استعمال نہیں کیا اسی طرح آپ نے دودھ اور انڈا گوشت اور دودھ بھی ایک ساتھ تناول نہیں فرمایا دودھ اور انڈے کو مکس نہیں کیا ہمارے ہاں دودھ اور انڈے کا تو بہت رواج ہے ابلتے دودھ میں انڈا پھینٹ کے پلایا جاتا ہے پھر ایسے گوشت پکائے جاتے ہیں جن کے اندر دودھی ڈالی جاتی ہے یا دودھ ڈالا جاتا ہے تو آپ نے ایسا نہیں کھایا آملیٹ میں بھی دودھ ڈالتے ہیں انڈے میں بھی دودھ ڈالتے ہیں بناتے وقت اور یہ بھی آپ کا معمول تھا کہ بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے اترتی اترتی روٹی اور گرم گرم ابلتا ہوا سالن یا ابلتی ہوئی چائے یا ابلتا ہوا دودھ ایسے نہیں اس سے کیا ہوتا ہے گرم چیز کھانے سے منہ بھی جل جاتا ہے ہونٹ جلتے ہیں پہلے پھر زبان جلتی ہے چھالے پڑ جاتے ہیں دانت جو ہیں سینسٹیو ہو جاتے ہیں آپ نے کوئی باسی چیز دوسرے دن گرم کر کے نہیں کھائی بس اسی دن باسی چیز اس دن تو تازی ہوگی نا اگلے دن باسی ہوگی باسی چیز کھانا کھائی ہی نہیں کبھی آپ میں وہ ہرس تھی نہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ میرے پاس ہی رہے اور میں ہی کھاؤں اور جتنا ہوتا تھا وہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیتے تھے پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ تازہ کھانا ہی کھلایا اب دیکھیں کتنا بڑا راز ہے کام کرنے کا کہ جو شخص ہر روز تازہ چیز ہی کھائے وہ کیسے بیمار ہو سکتا ہے وہ کیسے فٹیک کا شکار ہو سکتا ہے اس کے اعصاب کتنے فریش ہوں گے کتنے مضبوط ہوں گے کتنا وہ طاقتور ہوگا کہ جس نے کبھی باسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا میں سمجھتی ہوں ان سب چیزوں پر ہاوی یہ بات ہے باقی تمام چیزیں اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے ہم فریج میں رکھے ہوئے کھانے ہفتہ ہفتہ بھی کھا لیتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں لوگ تو فریزر میں رکھے ہوئے سال سال بھی کھاتے ہیں جو اسٹوڈینٹ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اکثر ہم نے آس پاس دیکھا ہے مائیں جاتی ہیں ان کی سال میں ایک دفعہ اور پورے سال کے کھانے پکا کے آتی ہیں فریز کر کے آ جاتی ہیں اور بچے وہی کھاتے رہتے ہیں کیوں باہر کا کھانا پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں ہے اور اتنا وقت نہیں بچوں کے پاس کے جا کے کریں تو اب وہ فروزن فوڈ اگر سال بھر ایک بچہ کھائے گا سال کے اینڈ میں اس کی کیا صحت رہے گی لیکن وہاں کی تو سبزی بھی بیکار ہے اس لیے کہ اتنی کھاد ڈالی گئی ہے کہ لٹرلی اتنے اتنے کدو ہوتے ہیں اتنا اتنا کدو ہوگا مولی اتنے اتنے سائز کی ہوگی گاجر اتنے اتنے, اتنے سائز کی ہوگی اور گول کدو اتنا اتنا بڑا کدو ہوگا آلو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اس سبزی کو کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا اسی طرح فروٹس اتنا تھا بڑا سیب تو وجہ کیا ہے کھادوں کا استعمال اور وہ کھادیں کھلا کھلا کے لوگوں کو مار رہے ہیں. لوگ بھی ایسی پھول پھول کے نظر آتے ہیں. اور اگر ہم اپنی طرف دیکھیں ہمارے ہاں ابھی تک جو کھادیں استعمال ہو رہی ہیں کم مقدار میں ہو رہی ہیں یا بعض لوگ کانشیس جو ہیں وہ بغیر کھاد کے بھی اپنی غذائیں تیار کرتے ہیں تو اس لیے ہماری گاجر بےچاری اتنی سی رہتی ہے اور یہ گاجر وہاں پر چگنی قیمت پر ملتی ہے آرگینک کے نام سے اور جتنی چھوٹی چیز ہوگی جتنے اس کا سائز کم ہوگا آلو اگر چھوٹے سائز کے جیسے آج کل آلو آیا ہوا ہے اس طرح کا آلو آرگینک کے نام سے وہاں پر بڑا مہنگا ملتا ہے یعنی ہزاروں روپے کلو کے حساب سے ہمارا اگر روپیے کا حساب لگایا جائے تو اس کے ہزاروں روپے بنتے ہیں کلو میں ایک گاجر بھی سینکڑوں روپے میں ملتی ہے تو ہم تو شکر ادا کریں کہ ہمیں تو بہت سستی مل جاتی وہ لوگ تو آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی سستی چیز ہے یہاں پر اور ہم پھر بھی مہنگائی کرو نہ ہیں تو شکر کریں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ابھی بھی آرگینک چیزیں میسر ہیں اگر ہم نے آج بھی ان چیزوں کو ایز اٹ از نہ رہنے دیا تو کل ہمارے ہاں بھی اتنے بڑے بڑے کدو آ جائیں گے اور وہ کدو کھا کے ہمارے سائز بھی ایسی ہو جائیں گے کیونکہ مرغی تو اب اسی انداز سے بن رہی ہے نا یہ مرغی جو آئی ہوئی ہے کچھ سالوں سے آپ دیکھتے ہیں چھ ہفتے میں اتنا بڑا مرغا بن جاتا ہے اور اٹھ کے اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا چلا نہیں جاتا تو پھر ہم لوگ بھی تو ایسے ہی ہو جائیں گے نا بیٹھے ہی رہیں گے ہم لوگوں سے گٹ کے چلا نہیں جائے گا حالت وہی بنتی جا رہی ہے آہستہ ایستا کہ کھڑے ہوں تو گھٹنے نہیں چلنے دیتے ان بیچاروں کے بھی گھٹنے نہیں چلنے دیتے ان مرغیوں کے تو ایسی مرغی جب ہم کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی تو بیماری آئے گی نا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر صحت ہو توانائی ہو فریشنیس ہو ایکٹیویٹی ہو آپ کھانے میں وہ چیز استعمال کریں جو زیادہ دیر تک برقرار رہ سکتی ہو کھاد والا کھانا کھاد والی سبزی زیادہ دیر تک فریش نہیں رہتا اگر آرگینک بغیر کھاد کے اگی ہوئی سبزی آپ لے کر آئیں ایک ہفتہ وہ باسی نہیں ہوتی اگر جب اس کو توڑ کر لاتے ہیں لیکن کھاد والی سبزی اگر ہوگی دوسرے دن وہ چکی ہوتی ہے سکڑ چکی ہوتی ہے اس لیے میکسیمم ایسی خوراک پر انحصار ہونا چاہیے جس میں کم سے کم کھاد ہو اور وہ چیز استعمال کریں ایسی مرغی استعمال کریں جو بھاگ کے درخت پہ چڑھ جائے آپ سے پکڑی نہ جائے کہ آپ اللہ نہ کریں ہمارے اوپر ایسا وقت آئے کہ جنگ کی کیفیت ہو یا ہم ایسی مشکل میں پھنس جائیں بادل تو منڈلاتے نظر آتے ہیں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ دشمن آئے اور ہم گھروں سے باہر ہی نہ نکل سکیں فارمی مرغیوں کی طرح ہمارے گھٹنے بھی جواب دے جائیں اور ہم کہیں اب ہم کدھر جائیں بھاگے کچھ خوف سے ہی مار جائیں اور کچھ حملوں میں ختم ہو جائیں لیکن اگر ہم اسی طرح فریش رہے جیسا کہ اب تک ہماری نسلیں چلی آ رہی تھی دشمن ہمیں نہیں پکڑ سکتا ہم اس کے قابو میں نہیں آ سکتے ایک دوڑ لگائیں اور بھاگ جائیں کسی کے ہتھے نہ آئے لیکن جب ہمارے گھٹنے ہی نہیں چلیں گے تو اس کو تو پکڑنا آسان ہو جائے گا آپ یہاں تک نہ سوچیں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں مزے کر رہے ہیں ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا دشمن نے ہمارے پہ آنکھیں گاڑی ہوئی ہیں اور ہم بے خبر ہیں چاہے وہ شیطان نہ آپ سمجھ لیں چاہے کسی اور کو سمجھ لیں انسان کو سمجھ لیں اور ہم پیز کے مزے اڑا رہے ہیں آج کون سا کھانا پکائیں آج کون سی ڈش بنائیں یہ بنا لیے اب ایک اور بھی بنا لیتے ہیں اور انہی میں ہم زندگی اپنی ختم کر رہے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے کھاتے پیتے سو جاتے ہیں کوئی اور کام نہیں سجھائی دیتا تو کیا یہ ہیلدی لائف ہے یا یہ صحت مند زندگی ہے ایسی زندگی پہ جنت ملے گی اللہ کو کیا جواب دیں گے زندگی کن کام میں گزاری تو رسول اللہ کے طریقے کو دیکھ کے میں بار بار بیچ میں اس لیے آپ کو الرٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ کا کھانا کتنا سادہ تھا تو ہمارے کیوں اتنے لیوش کھانے ہو گئے ہیں آپ کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے ایک بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکیم بھیجا کہ یہ جب آپ بیمار ہوا کریں گے تو آپ کا علاج کیا کرے گا وہ چھ مہینے تک رہا آپ کے پاس نہ آپ بیمار ہوئے نہ آپ کے صحابہ اللہ کے فضل سے اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تو اجازت دے دیجئے یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہوتا تو میری تو صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا آپ لوگ کھانا ایسا کھاتے ہیں آپ اتنی ارلی اٹھتے ہیں اتنا کم کھاتے ہیں چھ مہینے میں کوئی شخص بیمار نہیں ہوا میرا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں واپس چلا جاؤں آپ نے اس کو فارغ کر دیا ہم بھی چھ مہینے کبھی تندرست رہے کوئی چھ مہینے ایسے گزرے کبھی سر میں درد نہیں ہوا کبھی پیٹ میں نہیں ہوا کبھی سستی کاہلی کا غلبہ نہیں ہوا پھر ہفتے میں ایک دن خوب جی بھر کے سوئے کہ جی نیند پوری نہیں ہوتی وہ نیند اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ ہماری خوراک اتنی ناقص ہے اتنی کم نیوٹریشن والی ہے کہ وہ ہم کو فریش کرتی ہی نہیں ہے باسی کھانے گرم کر کر کھاتے ہیں شام کا کھانا صبح صبح کا کھانا شام کو اور ایک دن کا کھانا دوسرے دن اور دعوت ہوگی تو ہفتہ بھر تو پھر ہم کیسے فریش رہ سکتے ہیں دیکھیں تازہ کھانا ہونا نا اگر تو چاہے صرف چٹنی بھی ہو تو کافی ہے دہی بھی ہے تو کافی ہے کچھ نہیں پکا سکے تو پھلی کافی ہے ایک روٹی بن جائے نا اور اس کے ساتھ آپ چیز تازہ کھا تو وہ کافی ہے اور اگر سالٹش اچار ہے جیسے اس میں زیادہ مسالے اور یہ کچھ نہیں ڈالا ہوا جیسے آج کل لیمو اور مرچ دونوں کثرت سے ہیں لیمو کے جوس میں ہی جو اچار ڈالا جاتا ہے اور اس میں اگر آپ تھوڑا بہت گاجر کا اضافہ کر لیں ابال کے اس کے اندر سکھا کے ڈال دیں تھوڑا سا تو ایک ایسی چیز بھی محفوظ پڑی رہتی ہے کہ آپ کو اگر ان کیس کوئی نہیں وقت مل رہا اپنے پڑھنے پڑھانے سے کسی وجہ سے ایسی کوئی چیز تھوڑی سی چٹپٹی اس قسم کی لے سکتے ہیں مطلب یہ پھر بھی ہیلدی ڈائٹ right ہے بنسبت اس کے کہ آپ تیل والا اچار کھائیں اور اس سے پھر گلا خراب ہو اس سے نسپتن گلا کم خراب ہوتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا آلریڈی ریش ہو خراش ہو گلے میں ان کو کھٹا پھر نقصان دیتا ہے لیکن اگر اس میں گاجر وغیرہ ڈال دی جائے ایک دو سبزیاں اور ڈال دی جائیں تو اس کی کھٹاس بھی قدرے کم ہو جاتی ہے لیکن بہت زیادہ مقدار میں اس لیے نہ بنائیں کہ زیادہ عرصے تک پرزرو نہیں رہ سکتا اور پرزرویٹیو ڈال ڈال کے جب آپ اچار کھائیں گے تو وہ پھر آپ کو نقصان پہنچائے گا کوئی بات ہے زیادہ عرصے کے لیے کوئی چیز دو چار لیموں کا بنائیں دو چار مرچیں ڈالیں اس کو بنا کے رکھ دیں ہفتے بعد ختم ہو جائے نیکسٹ ڈے آپ پھر بنا لیں وہ آپ کو ایمرجنسی میں کام دیتا ہے اور اسی طرح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سنت تھی کہ آپ ایسا کھانا بھی نہ کھاتے جس میں سڑاند آ گئی ہو اسمیل پیدا ہو گئی ہو جیسے بازوکا تو آپ دیکھتے ہیں سالن رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے رات اگر فریج میں آپ نے نہیں رکھا اور باسی ہو گیا تو نیکسٹ ہے جب گرم کرتے ہیں تو جھاگ سی آتی ہے اور عجیب سمیل سی آتی ہے تو ایسی چیز آپ نے کبھی تناول نہیں فرمائی کبھی نہیں کھائی اسی طرح سالن یا سڑا سرکہ یا سرکے کی طرح سڑا ہوا نمکین گوشت یعنی اتنا پرانا سرکہ کہ اس میں بھی سمیل آ جائے وہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے بہت پرانا سرکہ حالانکہ سرکہ جلدی پرانا نہیں ہوتا مگر پھر بھی ایک وقت آتا ہے کہ سرکا بھی اچھا نہیں لگتا پرانا سرکا بہت پرانا سرکہ پرانا سالن یا ایسا سالن جس میں سرکے جیسی اسمیل آنا شروع ہو جائے یعنی اس کے اندر بساند آئے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے اور اسی طرح اگر نمکین گوشت خراب ہو گیا تو وہ بھی نہیں کھاتے تھے جیسے ہمارے ہاں کچھ علاقوں میں رواج ہے نا گوشت لٹکا کے اس کو سکھا دیا جاتا ہے اور پھر بناتے ہیں اگر اس میں سڑاند آ جائے تو وہ نہیں کھانا چاہیے اگر تو فریشنیس ہو تو کھا سکتے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کھاتے تھے کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ ساری چیزیں صحت کو نقصان پہنچانے والی اور صحت کو برباد کرنے والی ہیں لہذا آپ ان سب چیزوں سے صحت کی حفاظت کی خاطر اووائڈ کرتے تھے اور طریقہ کیا تھا آپ کا کھانے پینے کا کھانے میں جس چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہے اس کو گرم چیز سے ایسا مکسر بناتے جیسے تربوز اور کھجور کو ملا کر کھاتے ایک چیز کی ٹھنڈک دوسرے کی گرمی کو زیادہ نقصان نہ پہنچائے اور اسی طرح چھارے کے ساتھ گھی استعمال کرتے کیونکہ چوہارا خشک ہوتا ہے نا چوہارا کیا چیز ہوتی ہے خشک کھجور کو چھارا بولتے ہیں نا تو جب وہ کھاتے ہیں تو گلے میں کیسا لگتا مشکل سے اترتا ہے نا اور اگر یہ ایسے کھا لیا جائے دو چار دانے کھا لیں تو کیا کرتا ہے قبض کر دیتا ہے تو آپ ایسی خشک چیز کو گھی میں ملا کر یا دودھ میں ملا کر استعمال کرتے تاکہ اس کی خشکی کو دور کیا جا سکے اور اسی طرح یہ جو چھارا اور گھی ہے اس کو ملا کر ایک ڈش بنائی جاتی ہے عرب میں جس کو ہیس بولا جاتا ہے اور ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو پیاری چیز ہے آپ کے ڈرنکس اس کو کہتے ہیں نبیز نبیز جو ہے مٹھی بھر چھارے یا مٹھی بھر انگور کی کشمش سوکھا انگور کشمش یا منقہ منقہ بڑے انگور کا ہوتا ہے اور کشمش چھوٹے انگور کی ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایک چیز ساری ملانی نہیں ہے یعنی کہ ان سے جو ڈرنک تیار ہوتا ہے اس کو نبیز کہا جاتا ہے پانی میں مٹھی بھر چھارے ملا لیں یا منقع ملا لیں یا کشمش ملا لیں طریقہ کیا ہے شام کے وقت ان کو ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی میں بھگو دیا جاتا ہے ایک مٹھی کھجور یعنی چھارا اس کو پہلے دھونا ضروری ہے ہم عموماً ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں پھر بھگوتے وقت اور صبح جب آپ کو ریت نظر آئے گی تو دل خراب ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں عموماً چیزیں لٹکا کے نہیں سکھائی جاتی ہر طرح سے سکھائی جاتی ہیں مٹھی بھر چھاروں کو ایک ڈیڑھ لیٹر شیشے یا مٹی کے برتن میں بھگوئیں میٹل کے یا پلاسٹک کے برتنوں میں نہ بھگوئیں ان کا اپنا ایک نقصان ہے رات کو بھگویا جاتا شام کے قریب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تین دن تک استعمال کرتے تین دن کے بعد اس پانی کو استعمال نہیں کرتے تھے یا اپنے آس پاس جو بھی بیٹھا ہوتا غلام ہوتے ان کو پلا دیتے اور یا پھر بہا دیتے اگر اس میں تھوڑی وہ سمیل پیدا ہونے والی ہوتی تو اس کو گرا دیا جاتا تھا تین دن کے بعد اس نبیز کو استعمال نہیں کرتے تھے اور طریقہ کیا تھا جیسے شام کو اگر پانی میں چھہارے ڈالے ہیں تو صبح ایک گلاس پیتے شام میں بھی پی لیتے اسی میں لیکن جتنا پانی اس میں سے نکالتے اتنا پانی اس میں ایڈ کر دیتے وہ ایڈ کرنے سے کیا ہوتا تھا چیز باسی نہیں ہوتی تھی وہ فریش رہتی تھی فریش واٹر ملانے سے اس کی تازگی برقرار رہتی تھی اور پھر اگر نیکسٹ ڈے یعنی کہ سیکنڈ ڈے اگر پھر پینا ہوتا تو ایک گلاس نکالتے تو ایک گلاس اور ایڈ کر دیتے اور جتنی دفعہ دن میں ایک دو یا تین دفعہ پیتے اتنی دفعہ اس میں تازہ پانی ملاتے رہتے تو اس طرح سے بنا ہوا مشروب آپ تین دن تک استعمال کرتے اور تین دن کے بعد گرا دیتے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تیسرے دن اس کو گرا کیوں دیتے ہیں یا پلا کر ختم کیوں کر دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس میں خمر نہ آ جائے یعنی نشے کا عنصر نہ آ جائے تو لہذا اس وجہ سے میں اس کو تین دن کے بعد استعمال نہیں کرتا ہم پیتے ہیں پیپسی کوک سافٹ ڈرنکس جوسیس جن میں اتنا میٹھا ہوتا ہے پھر ہمارے ہاں زیادہ چلتا ہے روح افسار جامع شیریں اور اس ٹائپ کے ڈرنکس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشروب ایک دن بنا کر دیکھیے آج آپ جا کر ایکسپیرینس کریں چاہے چہارے کا بنائیں یا کشمش کا بنائیں یا کسی اور چیز کا بنائیں اور پھر اس کو پی کر دیکھیں اس میں ایک بڑی معتدل قسم کی مٹھاس ہوگی اور اس کو پی کر ہوتا کیا ہے سب سے زیادہ آپ کے آساب مضبوط ہوتے ہیں آساب کو طاقت ملتی ہے آپ کو تازگی ملتی ہے جن لوگوں کا میٹابولزم سلو ہو اور سستی اور کاہلی سے کمرے دوہری ہو رہی ہوں اور زیادہ دیر بیٹھ کے پڑھ نہ سکتے ہوں بہت جلدی تھک جاتے ہوں ایسے لوگ رسول اللہ کا مشروب پی کر دیکھیں اور آپ کو دعائیں دیں اینڈ میں کچھ بھی نہیں رہتا اس میں بالکل پھیکی ہو جاتی تین دن کے بعد اس میں مٹھاس ہی نہیں رہتی پھر اس کو پھینکنا ہی ہے ہاں اگر آپ اس کا جوس چکھ کے دیکھیں تھوڑا بہت جوس ہے تو چوس لیں مگر باقی چیز گرا دیں کیونکہ آپ انگور کا چھلکا یعنی کشمش کا اور گٹھلی جو اس کے بیج ہوتا منقع کا وہ استعمال نہیں کرتے تھے اس کا صرف گودا ہے وہ چوس لیتے تھے کھاتے وقت بھی میکسیمم یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر تو قبض کا پرابلم ہو تو پھر اس کا چھلکا کھا لیتے اور اگر قبض کا مسئلہ نہ ہوتا نارمل روٹین میں منقے کا چھلکا جو ہے اگر بھگویا ہوا ہو تو اس کا چھلکا استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ یہ استعمال کیوں نہیں کرتے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زیادہ مقدار اگر جسم میں جائے تو اس سے پیٹ لوز ہو جاتا ہے بس اس کی گٹھلی نکال لیں اور ہاف آف کر لیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے اور اگر ثابت بھی ڈال دیں تو کوئی حرج نہیں پھر اس کو پھینک دیتے ہیں انڈا. اور شام کا کھانا کھانے کا بہترین وقت جو ہے وہ افطاری کا وقت ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ شام کا کھانا چھوڑ دینا بیماری کو دعوت دینا ہے بلکہ بڑھاپے کو دعوت دینا ہے یعنی جو شخص شام کا کھانا نہیں کھاتا وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے کیونکہ رات بھر ظاہر ہے اور کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا اور اگر شام کو بھی نہیں کھایا تو پھر صبح میں کمزوری کا احساس ہوگا اس لیے فرمایا کہ چاہے مٹھی بھر چھارے یا یہ چند لک میں بھی کھاؤ لیکن کھاؤ ضرور دو چار نوالے بھی اگر کھا سکیں تو کھا لیں مگر شام کا کھانا ضرور کھائیں ترمزی نے اپنی جامع ترمزی میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو بیان کیا ہے اور ابو نعیم نے آپ سے روایت کی ہے کہ آپ کھانا کھا خا کر فوراً سونے سے منع فرماتے اور فرماتے تھے کہ اس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے یعنی کھانا کھا خا کے فورن نہیں سوتے تھے خاص کر رات کا اسی وجہ سے اطباع نے اپنے وسیعت ناموں میں تحریر کیا ہے کہ جو حفظان صحت چاہتا ہو یعنی اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ کھانے کے بعد چند قدم پیدل چلے چاہے سو قدم ہی کیوں نہ چلے یعنی وہ سو قدم کو منیمائز کر رہے ہیں کہ چاہے سو قدم ہی چلے صرف سو قدم سو قدم ضرور چلے لیکن اگر اسے اس زیادہ چل سکے تو اور بھی اچھا ہے اور اس لیے کہ یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہے کہ انسان کھانا کھا کے فوراً سو جائے اور مسلمان اتباع نے لکھا ہے کہ شام کے کھانے کے بعد اگر چند رکعت نماز ادا کر لی جائے تاکہ غذا جو ہے میدے کے نچلے حصے تک پہنچ جائے اور آسانی سے ہزم ہو جائے اس طرح غذا اچھے طریقے سے ہزم ہو سکے گی اور آپ کی ہدایت یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پیا جائے یعنی کھانے کے بعد پانی پینے کی آپ نے کبھی تلقین نہیں کی کیونکہ اس سے کھانا فاسد ہو جاتا ہے یعنی نقصان دہ ہو جاتا ہے خاص کر جبکہ پانی بہت زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا ہو تو اور بھی زیادہ نقصان دہ ہے اب آپ کو کلیئر ہو گیا کولڈ ڈرنکس کا اور چائے اور کیوے کا کہ اگر کھانے کے بعد زیادہ گرم اور زیادہ ٹھنڈی چیز لی جائے اور خاص کر مشروب تو یہ اور زیادہ نقصان دہ ہے ایک تو ہے روم ٹمپریچر واٹر اور وہ بھی نقصان دہ ہے لیکن زیادہ اگر اس میں برف ڈال دی گئی ہے یا ابلتا ابلتا کاوا یا چائے ہے تو وہ اور زیادہ نقصان دہ ہے اسی طرح ورزش یعنی ایکسرسائز تھکن کام کاج کے بعد جب انسان تھک جاتا ہے اور جمع سیکچل انٹرکوس کے بعد فوراً پانی کا استعمال کرنا اچھا نہیں ہے کیونکہ اس وقت جسم خوب گرم ہوا ہوتا ہے اور پسینہ آ رہا ہوتا ہے ایسی صورت میں اگر انسان ٹھنڈا پانی پی لے تو کیا ہوتا ہے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور اسی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یعنی پھل کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی پانی پینا اچھا نہیں ہے کیونکہ پھل جو ہے ان کے اپنے اندر قدرتی طور پر پانی موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر پھل سے پہلے پانی پی لیا جائے یا بعد میں تو وہ پھل کے جو غذائیت ہے اس کو جسم کے اندر ابزارب ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ جلد ایبزارب نہیں ہو پاتے اس کے منرلز, اس کے بیٹامنز. یا اس کے اندر پائی جانے والی نیوٹریشن اگرچہ پانی پینے کی ترتیب میں بعض کمتر درجہ اور بعض بہت زیادہ سہولت کی حامل ہو اسی طرح جمع کے بعد اور سو کر بیدار ہونے کے بعد پانی پینا حفظان صحت کے اصولوں کے بالکل منافی ہے سو کر بیدار ہونے کے فوراً بعد یعنی سو کر اٹھے تو کیا ہوتا ہے جسم گرم ہوتا ہے نا تو اس کے بعد بھی جب آپ ایک دم پانی پیئیں گے تو کیا ہوگا یورین زہر کھل کھل کے آئے گا جیسے پہلے دن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہائیڈروتھرپی اس وقت جو انٹروڈیوس ہوئی ہے کہ صبح سویرے آپ بہت سارا پانی پیئیں تو فوراً نہیں پینا چاہیے تھوڑا بہت جیسے نماز سے فارغ ہو جائیں کچھ نہ کچھ آپ ہل جل لیں اس کے بعد اگر آپ پانی پیئیں تو کوئی حرض نہیں لیکن اٹھتے ساتھ سب سے پہلے پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے اس لیے کہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں یعنی کچھ ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کچھ گرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں گرم مزاج والوں کو شاید اتنا فرق نہ پڑے جن کے سینے میں جلن ہے یہ جن کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہے یہ گرمی کی طبیعت ہے تو اگر وہ لوگ پانی پی لیں تو اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن جو ٹوپی پہن کے سویا ہے ساکس پہن کے سویا ہے کیونکہ وہ اول تو ساکس پہننی نہیں چاہیے نہ ٹوپی پہننی چاہیے لیکن اگر اس کو سردی اتنی لگتی ہے کہ وہ اس سے رہ نہیں سکتا اور پھر اٹھ کے پانی بھی پی لے تو پھر کیا ہوگا مزید ٹھنڈا ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی یا مشروبات کا استعمال میں نے اسی میں آپ کو بتا دیا اس میں نبیز پینے کا طریقہ ہے لیکن جو طریقہ ہے اس میں پانی پینے کا وہ کیا تھا پانی پینے کا سب سے بہترین اور مکمل ترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اگر ان طریقوں کی رعایت کی جائے تو حفظان صحت کے اعلیٰ ترین اصول ہاتھ آ جائیں آپ شہد میں ٹھنڈا پانی ملا کر پیتے ٹھنڈے سمراٹ فریج کا نہیں مٹکے کا یا مشک کا ٹھنڈا پانی کہتے ہیں اس میں صحت کی حفاظت کا ایک باریک نقطہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے کہ جہاں تک ایک فاضل طبیب کی رسائی ہو سکتی ہے ایک عام شخص کی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ شہد خالی پیٹ کھانے سے چاٹنے سے یا پینے سے ہمارے گلے کا بلغم جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے میدے کا خمل صاف ہو جاتا ہے خمل ہوتا ہے ایسے بھاری پن بوجھل پن کو اور اس کی لزوجت کہتے ہیں چپچپاہٹ ختم ہو جاتی ہے یعنی جس کی وجہ سے بعض اوقات متلی بھی شروع ہو جاتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے فضلات دور ہو جاتے ہیں یعنی گندگی اندر سے صاف ہو جاتی ہے میدے میں معتدل گرمی پیدا ہوتی ہے میدے کے سدے کھل جاتے ہیں اور جو بات میدے میں اس کے استعمال سے ہوتی ہے وہی گردے جگر اور مسانے میں اس کا اثر ہوتا ہے یعنی جو فائدہ یہ میدے کو پہنچاتا ہے شہد والا پانی یا شہد کھانا تو وہی چیز یہ گردے اور مسانے کو بھی عطا کرتا ہے اور میدے کے لیے یہ ہر میٹھی چیز سے زیادہ فائدے مند ہے شہد البتہ معمولی طور پر جن لوگوں میں سفرا یا گرمی کا غلبہ ہوتا ہے یا جیسے ہارٹ برن کی شکایت ہوتی ہے انہیں اس سے نقصان پہنچتا ہے اس لیے کہ اس کی گرمی سے جگر کی گرمی دگنی ہو جاتی ہے اور کبھی سفرا میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے یعنی جانڈس کا غلبہ ہو سکتا ہے خالی پیٹ شہد وہ لوگ کھائیں جن کے اندر آلریڈی گرمی ہے اس کی نقصان دہ کیفیت کو دور کرنے کے لیے اس کو سرکے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جس سے غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے شہد کا پینا چینی یا شکر کے دوسرے مشروبات کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور پیج نمبر تین سو انیس پر آپ دیکھیں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی میٹھا کیا جاتا اور آپ باسی پانی پینا پسند فرماتے ہیں صرف پانی جو ہے وہ باسی پیتے تھے اور پانی کیسا ہوتا تھا باسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پینے کا پانی سخیہ کے سکھ سے لایا جاتا یہ نیچے اس کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ ایک کنواں تھا جو مدینہ کے نواح میں تھا شاید اور وہاں سے پانی بھر کے لایا جاتا اور پانی کا طریقہ کیا تھا رات کو مشک بھر کے رکھ دی جاتی تھی کھلے آسمان تلے اور پھر صبح سے پانی پینا شروع کرتے کیوں کہتے ہیں کہ چمڑے کی مشک میں بھی مسام ہوتے ہیں اور مٹی کے برتنوں میں بھی مسام ہوتے ہیں پورز ہوتے ہیں جن کے اندر وہ رات بھر رکھے رہنے کی وجہ سے فلٹر ہو جاتا ہے اس کے بھاری اجزا جو ہیں یہ آگے ساری ڈیٹیل لکھی ہے پانی کے اندر جو بھاری پن ہوتا ہے وہ سارا مٹی اور چمڑے کے برتن کے اندر رکھنے سے وہ فلٹر ہو چکا ہوتا ہے صبح تک نتھر جاتا ہے پانی اور پھر صبح سے اس کا استعمال کرنا شروع کرتے تو وہ نتھرا ہوا پانی جیسے آج کل ہم فلٹر واٹر یوز کرتے ہیں تو کبھی بھی تازہ تازہ کنویں سے نکلا ہوا یا نلکے سے نکلا ہوا پانی استعمال نہ کرتے کیونکہ اس میں کسی حد تک ریت یا مٹی کا غلبہ ہوتا ہے وہ پانی جب تھوڑی دیر رکھ دیا جائے اور خاص کر مٹی یا چمڑے کے برتن میں تو وہ نتھر کے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے ایسا پانی آپ استعمال کرتے اور ایسا پانی استعمال کرنے والوں کے گردوں میں کبھی پتھری نہیں بنتی تو جو لوگ تازہ تازہ نکلتا ہوا پانی پیتے ہیں اور کبھی مٹکے اور اس کا پانی استعمال نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے کڈنیز میں سٹون ہو جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا یعنی جیسے شہد ملا پانی یا چھارے والا یا کشمش والا اور اب ہے فصل نمبر ترانوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ آپ کا طریقہ عموماً بیٹھ کر پانی پینے کا تھا اور آپ کی عادت شریفہ یہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مروی حدیث ہے اور صحیح ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع بھی بھرمایا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو قے کرنے کا حکم دیا اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے خود بھی کھڑے ہو کر پانی پیا اب آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے کہ یہ کنٹراڈکشن ہوگی ایک طرف منع فرما رہے ہیں ایک طرف کھڑے ہو کر پانی پینے پہ وامٹ بھی کرا دی اور ایک طرف آپ نے خود بھی پیا مختلف اوقات میں مختلف رویہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ عموماً اگر آپ کھڑے ہو کر پانی پینے کی عادت اپنا لیں گے تو ایسا پانی تیزی سے میدے سے اترتا ہے اور عموماً اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ورم کی حاجت بھی تیز آتی ہے یعنی پیشاب بھی پھر تیزی میں آتا ہے اور جلدی دل چاہتا ہے کہ بس کر لیں ادروائز ہو سکتا ہے کہ نکل جائے اور دوسرا پانی آپ کا میدے کی دیواروں پہ جا کے لگتا ہے کھڑے ہو کے پینے سے ایک دم جا کے چوٹ لگتی ہے بیٹھ کے پیئیں گے میدے کے اندر ایک لچک ہوتی ہے بیٹھنے کی وجہ سے میدا اٹھا واسا محسوس ہوتا ہے اور جب آپ پانی پیتے ہیں تو بڑے گریجولی اس کے میدے کے اندر آرام سے پہنچتا ہے تو میدے کی دیواروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تیزی سے پانی پینا کھڑے ہو کے پینا وہ اتنی پریشر سے نیچے اترتا چلا جاتا ہے باڈی کے اندر تو بہتر ہے بیٹھ کے پانی پینے کا معمول ہو لیکن کبھی ایمرجنسی میں پینا پڑے یا بے زمزم جیسے پیا جاتا ہے کھڑے ہو کر تو وہ دونوں طریقے سے استعمال کیا جا سکتا سکتے ایمرجنسی میں تھوڑا بہت سپ لیا جا سکتا ہے مگر کھانا کھانا پانی پینا بیٹھ کے سننا تھا کھڑے ہو کر پانی پینے میں چند دشواریاں پیش آتی ہیں یہاں پر ساری انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے پہلی دشواری تو یہ ہے کہ اس سے پوری طرح آسودگی نہیں ہوتی تسلی نہیں ہوتی پانی پینے سے جی نہیں بھرتا اور دوسری یہ کہ اس سے پانی میدے میں اتنی دیر ٹہرتا نہیں کہ جگر اور دوسرے اعضاء ان سے اپنا حصہ لے سکیں پھر تیزی کے ساتھ میدے کی طرف آتا ہے جس سے خطرہ رہتا ہے کہ اس کی حرارت سر پڑ جائے یعنی میدا ٹھنڈا ہو جائے اور اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں اور جسم کے نچلے حصوں کی طرف تیزی سے بلا رعایت تدریج منتقل ہو جائیں یعنی جوڑوں میں اور گھٹنوں میں یا پھر آپ اس کو بلیڈر وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں ان سب وجوہات سے پانی پینے والے کو نقصان پہنچتا ہے یعنی کہ اگر کھڑے ہو کر تیزی سے پانی پینا یا ایک ہی سانس میں پانی پینے سے انسان کے جسم کو یہ یہ نقصانات پہنچ سکتے ہیں فصل نمبر چورانوے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے طریقے کی حکمتیں صحیح مسلم حضرت انس بن مالک سے حدیث مربی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی تین سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس سے بڑی سیرابی خوشگواری اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے یعنی اگر بہت پیاس بھی لگی ہے تو پانی ایک دم نہیں پیتے تھے تین حصوں میں پیتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دو صرف پانی پی رہے ہیں تو اس کو بھی تین سانس میں پیئیں اس کا یہ مطلب نہیں فرض کریں اگر آپ صرف ایک یا دو گھونٹ پانی پی رہے ہیں تو اس کو آپ پی سکتے ہیں ایک وقت میں اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر پانی جب بھی آپ پینے لگے اس کو تین وقفوں سے پیئیں ہاں اگر بہت زیادہ پیاس بھی لگی ہے اور جیسی بھی پیاس ہے تو اس کو روک روک کے پیتے یعنی جہاں پر سانس لینے کی نوبت آتی گلاس اتار کے یا کٹورا یا پیالہ جو بھی ہوتا ہے اس کو نیچے کرتے سانس لیتے اور پھر اس کو پیتے اور پھر اس کے بعد تیسری دفعہ پیتے اس کی پھر آبنوشی کی حکمتیں لکھی ہیں کہ اس طریقے سے پانی پینے سے کیا ہوتا ہے جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جو گرم بخارات ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف سٹیم جو ہے اٹھتی ہے ٹھنڈا پانی پینے سے اب آگ پہ بھی جب ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بھاپ اٹھتی ہے نا جب میدے میں بھی ڈالتے ہیں تو اس کے جو گرم بخارات ہیں تیزی سے باہر کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پیج نمبر 324 پر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب پینے والا پہلی مرتبہ پانی پیتا ہے تو گرم بخارات دخانی، دخانی میں دھویں کی طرح جو پہلے سے قلب و جگر پر ہوتے ہیں اس جگہ پر ٹھنڈا پانی پہنچنے کی وجہ سے اوپر کی طرف بھاپ کی شکل میں اٹھتے ہیں جس کو طبیعت دور کرتی ہے یعنی سانس لینے سے مگر جب ایک ہی مرتبہ میں پانی پی لیا جائے تو ادھر سے ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے اور ادھر سے بخارات اوپر آتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی مدافعت میں باہم ٹکرا جاتے ہیں جس کی وجہ سے اچھو لگ جاتا ہے اس طرح پانی پینے والے کو پانی سے پورے طور پر سیرابی بھی نصیب نہیں ہوتی اور نہ خوشگواری حاصل ہوتی ہے عبداللہ بن مبارک اور بہکی وغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ آپ نے کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیئے تو اسے ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور گٹا گھٹ غٹ نہ پیئے کیونکہ اسے جگر کی بیماری یا جگر کا درد ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے صحیح نہیں ہے لیکن چونکہ اس طریقے سے پینے سے نقصان ضرور پہنچتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بیماریاں نہ ہوں کچھ اور ہوں یا ہو سکتا ہے یہ ہوں بھی صحیح مگر اس کی روایت ضعیف ہے اور 325 ٹوئنٹی پیج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اونٹ کے پانی پینے کی طرح تم ایک سانس میں پانی نہ پیو بلکہ دو یا تین سانس میں پانی پیا کرو اور پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور پینے کے بعد ہمدے ثنا الہی بیان کرو اس کے بھی کہتے ہیں ایک راوی ضعیف ہے لیکن یہ ایک مسنون طریقہ ہے کہ جب بھی کچھ کھاتے تو آپ دعا پڑھتے یعنی پانی پیتے وقت بھی بسم اللہ کہتے اور پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے اور عمومی رویہ آپ کا یہ تھا کہ پانی تین سانس میں پیا جانا چاہیے اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کھانے میں چار باتیں اکٹھی ہو جائیں تو سمجھ جاؤ کہ کھانا مکمل ہو گیا کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑنا کھانے کے بعد ہمدے والی تعلی کرنا اور کھانے والوں کی کثرت یعنی مل کر بیٹھ کر کھانا کھانا اور کھانا حلال قسم کا کھانا یہ جو ہیں چار چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو کھانے کھانے کا بہت مزہ دوبالا ہو جاتا ہے فصل نمبر پچانوے میں برتنوں کی حفاظت کے متعلق ہدایاتیں نبی امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ کی حدیث نقل کی ہے جابر کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک دو اور مشکیزوں کو باندھو اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بلا نازل ہوتی ہے جن برتنوں پر ڈھکن نہ ہو یا جن مشکیزوں میں بندن نہ ہو ان میں اس وبا کی بیماری گر پڑتی ہے اگر یہ پانی اس طرح اوپن پڑا رہے تو کیا ہوگا جراثیم آئیں گے کی فضا کا اثر ہوگا اس پانی میں کوئی کھانس رہا ہے کوئی چھینک رہا ہے تو ہوا میں ذرات شامل ہوتے ہوتے جب ہوا ادھر سے گزرے گی تو اس میں بھی اپنا اثر چھوڑے گی لیکن اگر یہ برتن ڈھکا ہوا ہے تو اس میں کسی قسم کی کسی بھی فضا کا کوئی نقصان دہ اثر نہیں ہوگا مشک کا منہ بھی باندھ کے رکھتے تھے اور جب بھی ایسی کسی چیز سے مشک ہے یہ گھڑا ہے اس میں سے جب آپ پانی انڈیلنے لگے تو تھوڑا سا پانی گرا دیں کیوں کنارے پہ ہو سکتا ہے رات کو کوئی کیڑا گزراؤ اس کو بھی کھنگالنا ایک مسنون طریقہ ہے پھر صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے برتنوں کو ڈھانک کر رکھنے کا حکم دیا خالی برتن بھی یعنی یا تو اس کو الٹا کر دیں یا ڈھانک دیں چاہے ایک لکڑی ہی اس پر کھڑی کر دی جائے اب کہتے ہیں کہ لکڑی کو پانی پر ڈالنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے برتن کو ڈھانکنے سے غفلت نہ ہوگی بلکہ اس کی عادت بن جائے گی یعنی ہمیں پرس کریں ایک خالی برتن بھی پڑا ہے تو اس کو ڈھانک کے رکھ دیں چاہے کچھ نہیں تو ایک ڈنڈی ایک ڈوئی ایک چمچہ اوپر رکھ دیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں کوئی بھی چیز ننگی رکھنے کی عادت نہیں رہے گی ادر وائز کیا ہوتا ہے ادھر ہم کھانا ڈال کے رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں کوئی اور کام پڑ جاتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں واپس آتے ہیں مکھی گری پڑی ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی چیز گری پڑی ہوتی ہے کہتے ہیں دل نہیں جا رہا کھانے کو مثال کے طور پہ لیکن اگر ہم نے کھانا ڈالا کہیں بھی جانے لگے اوپر پلیٹ ایک اور دے دیں کچھ نہیں پڑا چمچی رکھ دیں بسم اللہ پڑھ کے چمچ اوپر کھڑی کر دیں تو کیا ہوگا ہمیں اس سے عادت بنی رہے گی اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ کبھی اگر کوئی جانور ریگتا ہوا پانی میں گر جائے تو لکڑی کا سہارا لے کر باہر آ جائے گا گویا یہ لکڑی اس کے لئے پل کا کام دے گی اور وہ گرنے سے بچ جاتا ہے یعنی باز اوقات آتا ہے کیڑا جانا چاہتا ہے مگر اس کے اوپر سے گزرتے گزرتے دوسری طرف اتر جاتا ہے اور اگر گر گیا تو پھر بھی اس لکڑی کے سہارے نکل جائے گا اور یہ روایت بھی صحیح ہے کہ آپ نے مشکیزے کو باندھتے ہوئے یعنی اگر پانی مشک کے اندر ہے تو اس کو باندھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا اس لیے کہ برتن ڈھانکتے وقت تسمیہ تسمیہ کیا ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور کیڑے مکوڑے بھی اس کی بندش کی وجہ سے دور رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات اپنا بازو پھیلائی نیچے حاشی میں دیکھیے حدیث لکھی ہے صحیح حدیث ہے کہ جب رات اپنا بازو پھیلائے یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روکو کہاں گھروں میں اس لیے کہ شیاتین اس وقت پھیلتے ہیں اور جب رات کا ایک پہر گزر جائے تو تم انہیں ایک بستر پر سلا دو یعنی الگ بستر پر اور دروازہ بند کر دو اور اللہ کا نام لو یعنی دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا یعنی جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے تو وہ دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا اور مشکیزوں کو باندھو اور, باندھو اور باندھتے وقت اللہ کا نام لو بسم اللہ پڑھو اور اپنے برتنوں کو ڈھانک کر رکھو اور بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکو مراد یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکو خاں اس پر کوئی چیز کھڑی کر کے ہی ڈھانکو اور چراغوں کو بجھا دیا کرو یعنی سوتے وقت بتیاں بند کر دیا کرو اب اس سے کیا پتا چلتا ہے سب سے بڑا اصول یہ ہے زندگی بھر کے لیے آج آپ نے سیکھا مگر اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بات سکھائیں کہ کھانا کبھی ننگا نہ ہو پانی کبھی اوپن نہ رکھیں رات کو جیسے بیڈ سائیڈ ٹیبل پہ آپ گلاس رکھ کے سوتے ہیں یا بوتل میں پانی رکھ دیتے ہیں اور بازو کا ڈھکن نہیں ہوتا اوپر کبھی اوپن چیز نہ چھوڑیں اور اگر رہ گئی ہے تو اس کو پیئے نہیں اس لیے کہ یقیناً اس میں شیطان نے منہ مارا ہوگا جو بھی کھلی چیز کھانے کی یا پینے کی پڑی ہوگی ڈونگوں میں سالن ڈال کے ٹیبل لگا کے پرے نہ ہٹے یا تو اس کو ڈھکیں اور اگر نہیں تو اسی ڈونگے کا جو چمچہ ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کر اوپر کھڑا کر دیں بے شک اور لگے یہ ہماری سنت ہے یہ ہمارا لائف سٹائل ہے یہ ہمارا طریقہ ہے ہم مسلمان ہیں ہم شیطان کو منہ مارنے کی اجازت نہیں دے سکتے یا تو اس کا ڈھکن دیں ڈھکن نہیں ہے تو ڈوئی کھڑی کر دیں اس کا چمچا ڈ... کھڑا کر دیں اگر ان کا لائف اسٹائل ہے ننگا رکھنے کا تو ہوتا رہے یہ ہمارا لائف ہے کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہم اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ہم بیمار نہیں ہونا چاہتے ہم وہ کھانا نہیں کھانا چاہتے جس میں ہم سے پہلے شیطان منہ مار جائے چاہے مہمانوں کی لگایا ہو چاہے اپنے لیے ہو آپ کی اپنی ہنڈیا ہے ہنڈیا پکتے ہوئے ننگی چھوڑ کے مت جائیں اگر باہر کہیں ہٹنا ہے اس کو چاہے آدھا ڈھکن بھی ہو ڈھکنا ضرور ہو برتن دھو کے سیدھے کھلے چھوڑ کے مت رکھیں ان کو یا تو الٹا دیں اور یا پھر ڈھک کے رکھیں پتیلیاں ہیں دھو کے ہم کہتے ہیں چلیں ہم اب الماری میں رکھ رہے ہیں اور بازار الماری میں چھپکی داخل ہو جاتی ہے اور سیدھی پڑی ہوئی ہانڈیوں میں چھپکلی کا پیشاب اور مینگنے پڑی ہوئی نظر آتی ہیں ہوتا ہے ایسے ہم نے غور ہی نہیں کبھی کیا کہ ہے کیا ہم کون سا دیکھتے ہیں کہ جو برتن اٹھا کے استعمال کرنے اس کے اندر کیا لگا ہم تو کہتے دھو کے رکھا تو صحیح ہونا چاہیے ہوگا پکا لی اس میں ہانڈی جو گندگی نہ تو پھر آپ دیکھیں کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے پہلی حدیث آپ نے پڑھی برتنوں کی حفاظت سے متعلق میں کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی جس میں وبا نازل ہوتی ہے اور جن برتنوں پر ڈھکن نہ ہو یا جن مشکیزوں کے بندھن نہ بندے ہوں ان میں وہ بیماری ٹپک پڑتی ہے اور ایسے برتنوں میں کھانا کھا کر پھر لوگ بیمار ہوتے ہیں اور وہ کھانا جو ننگا پڑا ہو اس کو کھا کر لوگ بیمار ہوتے ہیں ہم کو نہیں معلوم وہ سال کی رات کون سی تھی یہ نہیں بتایا گیا اس لیے ہم ہر رات کو ہی وہ رات شمار کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ ڈھکے رکھنے کا ہمارے لیے حکم ہے لہذا آج کے بعد یہ عادت بنا لیں کبھی خالی برتن ہو تو ڈھکن کے بغیر نہ ہو یا الٹا رکھے اور اگر کھانا ڈالا ہے پانی پینے کی چیز ڈالی ہے اس کو اوپر نہ رکھے جتنی دیر میں آپ کھانا کھا رہے ہیں اتنی دیر میں آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں لیکن جب کھانا کھا چکے یعنی اگر کھانا بچ گیا ہے جیسے ڈونگے میں سالن بچ جاتا ہے تو اس کو ڈھک کے ہی رکھیں بعض آپ دیکھیں کہ لوگوں کو نظر کس طرح لگتی ہے کسی کی نظر پڑتی ہے نا کھانے پہ اور جب وہ بائٹ لے رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس بائٹ ہی کو نظر لگ چکی ہوتی ہے اور وہ کھاتا ہے انسان کو تکلیف دے جاتا ہے اور میں نے حرم میں کچھ جگہوں پر ایسے دیکھا کہ حرم کے ارد جیسے ہوٹلس وغیرہ بنے ہوئے ہیں زمزم ہے یا کچھ ہو تو وہاں پر جب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے اللہ والے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو پلیٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر فائل رکھی ہوتی تھی مثلا چاول کھا رہے ہیں تو چاول کے جس سائڈ سے کھا رہے ہیں صرف اتنی جگہ اوپن ہوتی تھی اور باقی جگہ وہ کور کر کے رکھتے تھے مطلب اتنے بھی کانشیس لوگ ہیں کہ وہ جو پلیٹ جس میں ہم کھا رہے ہیں وہ بھی تھوڑی سی ڈھکی ہوئی ہو تو بہتر ہے وہ بھی ننگی نہ ہو. یعنی جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے عمل کے بعد اسی طرح پانی پینے میں جو احتیاطی تدابیر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصل نمبر چھیانوے میں سنن ابو داود میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے ہاں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رکھنے سے پانی پینے سے اور پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا پیالے کا رکھنا کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں ٹی پاٹ ہوتی نا جس کو بولتے ہیں ٹی پاٹ تو اس کا جو سوراخ ہوتا ہے جس سے ہم انڈیل کے کر... یا سوراحی کا جو منہ ہوتا ہے اس کے ساتھ منہ لگا کے پانی پینے کو پسند نہیں فرمایا اس میں پھر وہ بوٹل بھی آ جاتی ہیں جو اسٹرا کے ساتھ ہم پانی پیتے ہیں کہ کیا یا جوس ایسے جن کو اسٹرا لگا کے جوس پیا جاتا ہے اور جب جوس کا ڈبا ختم ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے اندر کوئی چیز کھڑک رہی ہے ہم؟ ایسی چیزیں نا استعمال کریں جس کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کبھی ایسے برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی نہیں پیا دودھ نہیں پیا جو ویزیبل نہ ہو اس میں سب سے اچھا شیشے کا اور پھر اس کے بعد سفید چینی کا برتن ہے رنگ دار برتنوں کو پسند نہیں فرمایا جیسے ہمارے ہاں کالے پیلے ہر طرح کے برتن ہوتے ہیں کالے رنگ کے برتن میں آپ نے کبھی کھانا نہیں کھایا اگر مشک میں پانی ہے تو اس کو پہلے پیالے میں انڈیلتے اور پیتے وقت تاکہ پتا ہو کہ ہم کیا پی رہے ہیں نلکا اگر جیسے ہینڈ پمپ ہوتا ہے اس کو چلا کے پانی پی رہے ہیں کیا پتا ہے اس کے اندر کوئی چیز ہی گر گئی اور وہ ایک دم پیتے پیتے حلق میں چلی جائے تو ایسے کبھی کوئی چیز استعمال نہ کریں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ریڈی میڈ چیز تین پیک ابھی مجھے پچھلے ہفتے کسی نے واقع بتا دوسری کلاس میں نیول کامپلیکس تو ایک خاتون نے ایک ٹن پیک کھولا اس کو جب منہ لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ بھائی یہ کیا ہوا جب وہ ٹن پیک اس کا جو اس نے استعمال کیا تھا ہوتا ہے نا فرق فرق ٹائپ کی ہوتی ہیں بوتلیں پتا ہوتا ہے اس نے کون سی بوئی جب ریسرچ کی گئی تو اس کے اوپر کوئی زہریلی چیز لگی ہوئی تھی یعنی اس نے سوچا ٹن پیک صاف ہی ہوگا اب دیکھیں ٹن پیک پڑے ہوتے ہیں کارٹن کے اندر سیدھے پڑے ہوتے ہیں کیا خبر اوپر سے سانپ گزر رہے ہیں بچھو گزر رہا ہے کس نے کیا شٹ کر دی ہے کیا کر دی ہے اب ہم کھولتے ہیں اور منہ لگا لیتے ہیں دھویا نہیں صاف نہیں کیا اب یہ نہیں معلوم اندر کیا کچھ بھرا ہوا ہے ٹین کے اندر کچھ نظر نہیں آتا تو ایسی چیزیں اپنی صحت کی حفاظت کی خاطر ترک کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو زنجبیل پلائے پانی میں پھونک مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانت کی ہے اور ممانت کس لیے ہے کہ پھونک مارنے والے کے منہ سے ایک تو بد بو ہوتی ہے خارج ہوتی ہے جو اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے دوسرا آپ کو پتہ ہے کاربن ڈائی ہمارے سانس سے خارج ہوتی ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور اس بو کی وجہ سے بھی کراہت ہوتی ہے اور خاص کر اگر کسی کا منہ خراب ہے گلا خراب ہے گلا جب خراب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا اثر بھی اس کھانے میں آ جائے گا اور وہ کھانا ایک طرح سے گندا ہو جائے گا ان جراثیم کی وجہ سے الغرض پانی میں پھونک مارنے والے کے سانس کی گندگی پانی میں شامل ہو جاتی ہے جس سے نقصان پہنچتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے حضرت ابن عباس سے روایت انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے فصل نمبر 97 دودھ پینے کا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کبھی تازہ دودھ پیتے اور کبھی یعنی تازہ دودھ بغیر ابالے بغیر پانی مکس کیے فریش ایز اٹ از پی لیتے اور کبھی پانی ملا کر پیتے اور گرم علاقوں میں دودھ تازہ یا پکا کر پیتے ہیں یہ حفاظت کے لیے بہت اچھا ہے یعنی تازہ دودھ ہو تو فریش فریش جیسے بکری کا گائے کا جس کا بھی ہو اگر اس کے اوپر ابھی جھاگ بھی ہے اور تازہ فوراً نکلا ہوا ہے تو اس کے پینے میں کوئی بیماری کا خدشہ نہیں ہے لیکن اگر وہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے کچھ دیر پڑا رہے تو اب اس کے اوپر جراثیم آنا شروع ہو جاتے ہیں بیکٹیریا آنا شروع ہوتے ہیں اور وہ اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ بیماری سے قریب اور صحت سے دور لہذا پھر اس کو ابال کر پینا چاہیے اور تازہ دودھ پینے سے صحت زیادہ دیر تر برقرار رہتی ہے بدن کو تازگی ملتی ہے جگر کی پیاس بجھتی ہے اور خاص طور پر ایسے جانوروں کا دودھ اور زیادہ فائدہ مند ہے جن کو یہ خاص قسم کی جڑی بوٹیاں کھلائی گئی ہوں جن میں شیخ قیسوم اور خزامی یہ عرب ہرب ہیں ہمارے ہاں جو گھاس کھلائی جاتی ہے اس میں ایونا ہے جو ایونا ہے وہ بھی ان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور ہمارے ہومیوپیتھی میں ایک میڈیسن بنتی ہے ایونا اسٹائیواس کا نام ہے جو لوگ بہت زیادہ اعصاب جن کے کمزور ہوں ان کو دی جاتی ہے یا جن لوگوں کو شراب نوشی چھڑوائی جائے اور پھر وہ اپنے اندر بہت کمزوری محسوس کریں تو ان کو ہم وہ ڈراپس پلاتے ہیں تو آلٹرنیٹ کے طور پر ان کی صحت بھی بحال کرتی ہے ان کو طاقت بھی بھام پہنچاتی ہے تو یہ اسی گھاس سے ہی بنائی جاتی ہے تو اگر یہ اس قسم کی گھاس اگر گائے بھینسوں کو یا بکری اونٹوں کو کھلائی جائے تو ان کے دودھ کے اندر تازگی بخش اثرات اور صحت مند اثرات جو ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں اور آخری حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کہے کہ اے اللہ اس میں برکت دے اور اس سے بہتر کھانا ہمیں کھلا اور جب دودھ پیے تو کہے کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس میں زیادتی عطا فرما اس لیے کہ دودھ کی سوا کوئی چیز کھانے پینے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی آپ نے دعا پڑھی ہے نا اللہ باریکلانا فی وزید ہو فصل نمبر 98 میں جو نبیس پینے کا طریقہ ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ملبوسات کا طریقہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اتنے لمبے کپڑے پہنتے کہ وہ زمین پہ لٹکتے رہتے اور نہ اتنے بازو لمبے ہوتے کہ وہ ہر کھانے پینے کی چیز میں الجھتے آج کل فیشن آیا ہوا ہے بیل کا جب آپ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں چیز اٹھانے لگتے ہیں وہ سارا سالوں میں ڈپ ہو چکا ہوتا ہے تو ایسا لباس جس سے آپ مطلب کھانا کھانے میں پرابلم ہوتی بازو کا بازو چڑھا چڑھا کے پھر کھانا کھایا جاتا ہے کہ خراب ہو جائے گا نہ اتنا کھلا ہوتا کہ کسی بھی چیز کے اندر اریٹیٹ کرے یا بہت جلدی میلا ہو جائے اور نہ اتنا تنگ ہوتا کہ وضو کے لیے بازو اوپر چڑھانے مشکل ہو جائیں لہذا ایک معتدل انداز میں ان کے بازو ہوتے معتدل انداز میں اس کی لمبائی ہوتی ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہم لوگ خواتین ہیں اس لیے ہمارے تو ٹخنے ڈھکے نہ ہونے چاہیے مگر مردوں کے لیے ایسا لباس نہ ہو جو ٹخنوں کو کور کرنے والا ہو اور نہ اتنا ٹائٹ ہوتا کہ سانس نہ آئے اور جسم کے جو ایک ایک نقشہ وہ نظر آئے اور نہ اتنا کھلا ہوتا کہ پھر وہ ہر چیز میں الجھتا رہے ایک مناسب انداز سے آپ کا لباس ہوتا سردی اور گرمی کے لحاظ سے آپ لباس پہنتے لیکن لباس کے اوپر کبھی کوئی داغ لگنا پسند نہ فرماتے ہمیشہ صاف ستھرا اور مناسب انداز میں لباس ہوتا اور یہ ایک خلاصہ بتا دیا آپ اس کو خود جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا پھر رنگ کیسا ہو اور جو اسٹائل ہے وہ کیسا ہوتا وہ سارا آپ اس میں پڑھیں کہ رسول اللہ کے لباس کے استعمال کا طریقہ کیا تھا بہت زیادہ خوشنما لباس نہیں پہنتے تھے بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے امیرانہ طرز کا یا بادشاہوں کی طرز کا لباس نہیں پہنتے تھے ایک نارمل لباس پہنتے تھے نہ گھٹیا قسم کا کپڑا ہوتا تھا کہ ایک دو دفعہ میں پھر پریشانی ہو کہ اب ختم ہو گیا تو اب نیا ہو ایک مناسب انداز کا موت دل قسم کا کپڑا جو سردی اور گرمی کے موسموں کے مطابق تیار کیا ہو اور سردی کا موسم ہے تو سردی سے بچے اور اگر گرمی کا موسم ہے تو گرمی سے بچانے والا ہو رہائش گاہ کے سلسلے میں آپ کا طریقہ ہے کہ آپ کیسے جگہوں پہ رہنا پسند کرتے جس سے روشنی اور ہوا کا گزر ہو اذان کی آواز آتی ہو اور کچے گھر میں رہنا زیادہ پسند کیا کیونکہ کچا گھر جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے سردی میں گرم ہوتا ہے گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے ایکسٹرا الیکٹرسٹی اور کسی گیس وغیرہ کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی نہ ہیٹر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں اے سی لگانے کی ضرورت قدرتی طور پر ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے لہذا کچا گھر جو ہے وہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے کیونکہ اس کے اندر جو حرارت کو معتجل رکھنے کا ایک فیکٹر ہے وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اب دنیا بھر میں اچھے سے گھر بنا بنا کر اینٹیک گھر بن رہے ہیں وہ پھر مٹ کے بن رہے ہیں مڈ کے گھروں کا رواج اب دوبارہ سے آ رہا ہے بڑی بڑی کوٹیاں مٹی کی بنائی جا رہی ہیں اور پھر اب جو بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس نے ویسے ہی ہمارا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ ہاں مٹی کا گھر مناسب ہوگا تو اگر ہم سنت کو اپناتے رہتے تو شاید ہم ان سارے پرابلمس کو فیس بھی نہ کرتے نہ بہت زمین کے اندر دبا ہوا گھر یعنی بیسمنٹ والا پسند کرتے اور نہ بہت اونچا گھر پسند کرتے ایک بہت دل لیول پہ گھر فصل نمبر ایک سو ایک میں سونے جاگنے کا طریقہ کار ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سونا جو ہے کتنی نیند ہونی چاہیے جاگنا کب چاہیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کے طریقے پر غور کیا اسے بہت اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ آپ کی نیند نہایت معتدل اور آزار اور جوارے اور بدن کے لیے نفع بخش ہوتی تھی یعنی آپ کی جو نیند ہے وہ تمام اعزار کے اندر صحیح فائدہ پہنچاتی تھی آپ شروع رات میں سوتے ابتدائی شب اب کا مطلب ہے ارلی نائٹ سوتے اور رات کے نصف ثانی کے شروع میں بیدار ہو جاتے نصف ثانی مین آدھی رات کے بعد یا آدھی رات کے کچھ دیر بعد کبھی آدھی رات سے تھوڑی زیادہ دیر یعنی ٹو تھرڈ رات گزر جائے کبھی ہاف گزر جاتی کبھی جیسے سہری کے قریب قریب آپ اٹھتے اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے اور جاگنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا نسواک کرنا وہ دعائیں وغیرہ آپ نے سب پڑھی ہیں کہ آپ اٹھتے اللہ کا ذکر کرتے اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ سارے سنتیں الگ ہیں اس میں انہوں نے اتنی ڈیٹیل سے نہیں بتایا وہ آپ نے چونکہ پڑھ رکھی ہیں اس لیے میرا خیال ہے اس میں مینشن کرنا میں ضروری نہیں سمجھتی وقت کی کمی کے باعث کہ سو کر اٹھتے اللہ کا ذکر کرتے اللہ کو یاد کرتے دعا پڑھتے سو کر اٹھنے کی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور پھر کچھ کلمات اور ادا کرتے سوریہ عال عمران کے پھر اللہ رب جب راحی وہ دعا ہے اسی طرح کی اور دعائیں ہیں وہ سب پڑھتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے لیکن وضو سے پہلے آپ میں سواگ ضرور کرتے اور جتنا آپ کو توفیق ہوتی آپ اللہ کے آگے جھکتے اب جب رات کو نیند میں اٹھ کر آپ عبادت کے لیے اور اللہ کے آگے کھڑے ہوتے اور نماز میں کھڑے ہوتے تو اس سے آپ کے پورے جسم کو جو سرکولیشن ہے بلڈ سرکولیشن وہ بہت اچھی ہو جاتی اور ایک ایک جسم کا جو مسل ہے وہ پوری طرح سٹریس ہوتا اور بہترین ایکسرسائز ہے نماز اگر دیکھا جائے تو ہمارے دماغ کو ہمارے حرام مغذ کو ہمارے جوڑوں میں ہمارے ایک ایک ٹشو میں یعنی صحیح مانوں میں آکسیجن پہنچاتی ہے نماز جس کی وجہ سے جو مومن ہوتا ہے صحیح مومن ہوتا ہے اور سنت کو فالو کرنے والا ہوتا ہے اس کے ایک ایک ٹشو میں اور ایک ایک سیل میں آکسیجن پہنچتا ہے اور اسی وجہ سے وہ فریش ہوتا ہے اور فریشنیس کی وجہ سے پھر دنیا کے دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ کام کرنے کی کیپیسٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے اب دیکھیں اگر صبح سویرے آپ ایک ایک سیل کے اندر اپنے آکسیجن پہنچا لیتے ہیں نماز پڑھ کے اور وہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے آکسیجن انہیل کرنے کا اور نماز بیسٹ طریقہ ہے ایکسرسائز کا آپ یوگا کو بھول جائیں گے آپ ہائیکنگ کو بھول جائیں گے آپ سوئمنگ کو بھول جائیں گے آپ باقی تمام ایکسرسائزز کو بھول جائیں گے اگر آپ پراپر طریقے پر نماز ادا کریں تو آپ کے جسم کا ایک ایک مسل جو ہے وہ اسٹریچ ہوتا ہے اور اس سے آپ کے بلڈ کے اندر جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ آپ کو دن بھر تازہ دم رکھتی ہے اور اس میں کوئی خاص آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی اتنے پسینے بھی نہیں آتے جیسے دوسری ایکسرسائز سے آتے ہیں اور آپ بقدرے ضرورت سوتے یعنی مناسب نیند لیتے بہت زیادہ نہیں سوتے تھے اور آپ کو زیادہ سونے کی عادت بھی نہ تھی خود بقدر ضرورت جاگنے کی خو ڈالتے یعنی کہ اپنے آپ سے اٹھتے کسی کو آپ کو جگانے کی ضرورت پیش نہ آتی ایسا نہ تھا کہ غیر معمولی تھکن میں مبتلا ہو جائیں یعنی کہ اتنی کم نیند بھی نہیں لیتے تھے کہ سارا دن پھر آپ کام نہ کر سکتے اور اتنی زیادہ نیند بھی نہیں لیتے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں زیادہ سونے سے بھی انسان تھک جاتا ہے اگر کبھی چھٹی کے دن آپ سوئیں اور زیادہ دیر تک سوئے رہیں تو اس دن آپ کیا زیادہ کام کر لیتے ہیں کم کام ہوتا ہے نا آپ سے تھکے تھکے سے محسوس کرتے ہیں نا جیسے جسم میں طاقت نہیں ہے اور آپ زیادہ کام نہیں کر پاتے تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اتنا زیادہ سوتے تھے کہ سو کے تھک جائیں اور نہ اتنا کم سوتے تھے کہ تھکن کی وجہ سے پھر آپ کام نہ کر پائیں اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو دائیں کروٹ لیٹ کر سوتے طریقہ کیا تھا دائیں کروٹ لیٹ کر سونے کا سوتے وقت ذکر الہی سے رتب اللسان رہتے یعنی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا سوتے وقت یہاں تک کہ آنکھیں نیند کے غلبے سے موند لیتے یعنی اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتے کتنا پیارا انداز ہے نا کہ سوتے وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں جاگتے وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں کچھ کھانے پینے کی وجہ سے نیند کا غلبہ نہ تھا یعنی کہ سوتے وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کو نیند آ رہی ہو نہیں ایک نیچرل جو نیند آنی چاہیے اس طریقے سے نیند آتی اور آپ ننگی زمین پر نہ سوتے تھے فرش پہ کبھی نہیں سوئے اور نہ آپ کو اونچے گدے پر سونے کی عادت تھی بلکہ آپ کا بستر چمڑے کا ہوتا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوتے یعنی اگر چمڑے کا غلاف ہو اور اندر کھجور بھری ہو تو ایسا آپ کا تکیا یا بستر گدا ہوتا آپ تکیے پر کبھی اپنا فیس رکھتے اور کبھی اپنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو جاتے یعنی اگر تکیا ہوتا تو پھر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں چیک کے نیچے اور اگر تکیا نہیں ہے تو پھر ہاتھ رکھ کر سو جاتے ہاتھ عربی میں یہاں تک شمار کیا جاتا ہے یعنی کہ بازو بھی اس میں ایسے بھی کیا جا سکتا ہے اور ایسے بھی کیا جا سکتا ہے یعنی اس پورے کو ہاتھ ہی گنا جاتا ہے اور اب ہے نیند کی حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے فصل نمبر ایک سو دو میں نیند بدن پر تاری ہونے والی ایک ایسی حالت ہے جس کے تاری ہوتے ہی حرارت عزیزیہ یعنی کہ ہمارے جسم کی جو حرارت ہے اور قواع نفسانی یعنی جسم کے جو قوتیں ہیں اور نے بدن کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یعنی ہماری جو قوتیں ہیں وہ جسم کے اندرونی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں ہمارے ہاضمے کا عمل ہمارا دل کی دھڑکن ہمارا سانس لینا گردوں کا عمل وہ سارا جو ہے وہ فنکشن تو چلتے رہتے ہیں مگر ہم سو جاتے ہیں اور بیرونی طور پر ہم کسی بھی چیز سے آگاہ نہیں رہتے ہم سب کچھ جیسی آنکھیں بند ہوتی ہیں ہم باہر کی دنیا سے غافل لیکن ہماری اندر کی دنیا برقرار رہتی ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے تاکہ ہم کچھ دیر آرام کر سکیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک طبی اور ایک غیر طبعی طبی نیند وہ ہے جس سے ہماری جسمانی قوتیں جو ہیں حص و حرکت ارادی سے جن کو ہم تعبیر کرتے نہیں جیسے ہم کام کاج کرتے وقت ہماری تمام قوتیں حاضر ہوتی ہیں اور ان تمام قوتوں کا اپنے کاموں سے رک جانا یا ان تمام اعضاء کا کام چھوڑ دینا جو ہے وہ کیا ہے نیند کا آ جانا اور دوسری کون سی ہے غیر طبی نیند کسی خاص عارضہ یا بیماری کی وجہ پر ہوتی کہتے ہیں زیادہ نیند آنا نقص ہے بیماری ہے زیادہ نیند کسی بیماری کی وجہ سے آتی اس کا علاج ہونا چاہیے کم نیند میں جسم کو فریش ہونا چاہیے اور میکسیمم نیند کتنی ہے چھ گھنٹے کی چھ گھنٹے سے زیادہ اگر نیند آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے اس کو سالو کرنا چاہیے اور وہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ باسی کھانے کھانے کی وجہ سے ہو یا زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہو تین سو اڑتیس پر ہے عمدہ عادت گرمی کی دوپہر میں سونا ہے اور رسول اللہ کی یہی عادت شریفہ تھی یہاں پر نیند کی کچھ قسمیں ہیں کہ نیند تین طرح کی ہوتی ہے ایک عمدہ عادت ہے ایک حماقت والی نیند ہے اور ایک سوزش والی نیند ہے عمدہ عادت یعنی دوپہر کے بعد اس کو کیلولہ کرنا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوپہر کو کھانا کھاتے تو تھوڑی دیر کے لیے چند منٹس کے لیے لیٹ جاتے یہ اچھی عادت ہے تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا عمدہ عادت ہے سوزش والی نیند چاش کے وقت سونا ہے جس میں انسان اپنے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں سے غافل ہو جاتا ہے یعنی کہ دنیا اور آخرت آخرت کا کیا کام ہے فجر کی نماز یا قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا اور دنیا کا کیا کام ہے جو ہمیں روزمرہ کے معمولات کو شروع کرتے ہیں صبح ناشتہ کرتے ہیں بناتے ہیں بچوں کو کراتے ہیں اپنا گھر بار سمیٹتے ہیں تو وہ اس سے بھی قافل ہو جاتا یہ کون سی نیند ہے یہ سوزش والی یعنی رات کو دیر سے سوئے اور صبح دیر تک سوئے رہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ جب سو پر اٹھتے ہیں تو منہ سوجا ہوا ہوتا ہے تو اس کو سوزش والی نیند کہتے ہیں یعنی دیر تک سوئے رہنے سے سویلنگ فیل ہوتی ہے تو اس لیے اس کو سوزش والی نیند کہا جاتا ہے حماقت والی نیند اثر کے وقت سونا ہے بعض صالحین کا بیان ہے کہ جو اثر کے بعد سویا اس کی عقل اچک لی جاتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے یعنی کہ اثر کے وقت سونا گویا ہماری عقل کو ماند کر دیتا ہے صبح کے وقت سونے سے روزی کم ہوتی ہے اس لیے کہ یہی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں دنیا اپنی روزی کی تلاش میں نکلتی ہے اور اسی وقت اللہ کی جانب سے روزی تقسیم کی جاتی ہے اس لیے یہ نیند محرومی کا باعث ہے یعنی صبح کی نیند سے انسان بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے ہاں اگر کسی خاص آرز یا بیماری یا ضرورت کی وجہ سے ہو تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں یعنی کبھی کبھار اگر کبھی طبیعت خراب ہے یا آپ کو کوئی مجبوری آ گئی تھی یا ساری رات سفر میں آپ جاگتے رہے اور صبح آپ گھر پہنچے تو پھر اگر آپ سو گے تو کوئی حرض نہیں لیکن روٹین میں اس کی عادت ہونا اچھی بات نہیں اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے اور بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے آساب ہمارے پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ان میں فساد آ جاتا ہے کولسٹرول لیول ہائی ہو سکتا ہے کچھ اور ایسے ہارٹ پرابلم ہو سکتے ہیں جس میں چکنائی کی مقدار بڑھ سکتی ہے کیونکہ صبح صبح جب ہم آکسیجن انہیل کرتے ہیں اور ایکسرسائز کر کے جب ہم اپنے فیٹس کو برن کرتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے لیکن جب ہم سوئے رہتے ہیں تو جسم ہمارا ڈھیلا ڈھیلا اور سست رہ جاتا ہے دھوپ میں سونے سے جان لیوا بیماری ابھر آتی ہے یعنی انسان کو سخت قسم کی بیماری ہو سکتی ہے دھوپ میں سونے سے سونے کے وقت جسم کا بعض حصہ دھوپ میں اور بعض حصہ سائے میں ہو تو اور زیادہ خراب بھی ہے یعنی کہتے ہیں کہ آدی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں سونا بھی نقصان دہ ہے جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور سایہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ اور بعض حصہ سائے میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے یا وہ جگہ چھوڑ دے یعنی ایسی جگہ چھوڑ دے جہاں چھاؤں آ رہی ہو کہ ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ چھاؤں میں اس سے بیماری ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دھوپ اور چھاؤں میں نہ بیٹھے یعنی آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نہ بیٹھے صحیح ہین میں برا بن آزم سے مروی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے کے لیے بستر پر جانے لگو تو نماز کی طرح وضو کر لو یہ ہے صحیح سنت طریقہ یعنی سونے سے پہلے وضو کرنا پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھو اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا اللہ انی اسلم تو جی لائی کا یہ دعا پڑھے اور اپنا رخ تیری طرف کر لیا اور اپنے معاملے کو تیرے سپرد کیا اور اپنی پشت کی ٹیک تیری طرف لگائی تجھ سے پہ ہم دعا کرتے ہوئے یا التجا کرتے ہوئے تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانا اور پناہ گاہ نہیں میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تون نے نازل فرمایا اور تیرے اس رسول پر ایمان لایا جس کو تُو نے مبعوث فرمایا اور تو ان کلمات کو اپنا آخری کلمہ بنا یعنی کہ اگر میں اس رات میں مر رہا ہوں تو یہ میرے نام امال میں آخری کلمات ہوں اور اگر کہا جاتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اسی رات مر گئے تو تمہاری موت دین خداوندی پر ہوگی اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ایک رات کا وضو کرنا اور دعا پڑھنا اور سنت طریقے سے سونا اگر ہماری آخرت اچھی کر دیتا ہے تو ہر رات سونے میں انسان کے اندر ایک جوش ابھرتا ہے کہ جذبہ ابھرتا ہے کہ یقیناً میں بھی رسول اللہ کے اسی طریقے کے مطابق آئندہ سے سونے کی کوشش کروں گی سنت تو آپ نے پہلے بھی پڑی ہوں گی مگر اپنی صحت کی حفاظت کے لیے بھی اگر آپ یہ شروع کرتے ہیں اور آپ ایک دفعہ شروع ہو جاتے ہیں اس پر بے شک لالچ کے طور پر شروع ہوں تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنی نیت کو درست کر لیں گے کہ نہیں میں نے اس سنت کو سنت کے طور پر ہی اپنانا ہے اپنی صحت کی لیے نہیں سنت پوری کروں گی تو صحت بھی اچھی ہو جائے گی صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ جب فجر کی دو کا سنت ادا فرما لیتے تو اپنی دائیں کروٹ کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے جیسے شہری میں آپ اگر تہجد پڑھتے رہتے ہیں بہت لمبا تحجد پڑتے اور اس کے بعد جب اذان ہو جائے یا وقت ہو جائے فجر کا یا نہیں بھی وقت ہوتا تو دو سنت وقت سے پہلے پڑی جا سکتی ہیں لیکن فرض اپنے وقت پر پڑتے تو دو سنت پڑھ کر کچھ دیر لیٹتے سے کیا ہوتا ہے انسان وقتی طور پر فرض کے لیے تھکاوٹ دور ہو جاتی پچھلی نماز کی جو کھڑا رہنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے تو فرض کے لیے انسان پھر سے تیار ہو جاتا ہے کہ اب بہترین طریقے پر نماز فرض ادا کر سکے یہ ہے مصنون طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا اور بیداری کا طریقہ کیا ہے ایک سو فصل میں ہے آپ کا بیداری کا طریقہ یہ تھا یعنی بیداری سے مراد ہے صبح سو کر اٹھنے کا طریقہ آپ صبح سویرے بانگے مرغ کے ساتھ بیدار ہوتے بانگے مرغ کیا ہوتے ہیں جب اذان دیتا ہے وہ کون سا وقت ہوتا ہے تہجد کا تحجد تقریبا آج کل جیسے دو بجے کے بعد سے ڈھائی تین بجے چار بجے پانچ بجے تک بھی تہجد ہوتی ہے تو مرخ اس وقت اذانے دینا شروع کر دیتے ہیں اس وقت آپ بیدار ہوتے پھر اللہ کی حمد کرتے یعنی دعا پڑتے اور اس کی تقبیر بجا لاتے اللہ اکپر اللہ حکم اکبر الََََََََََ الَ اللّہ یا سبحان اللہ الحمد اللہ, اللہ, اللہ ولا الََََََََََََََََََََ اللہ ولا ولا الا اللہ اکپر آپ نے بخاری میں پڑا ہوگا الحمد للہ سبحان اللہ الہ الَََََ اللہ اللہ حکبر ولاََ القبۃ اللہ اللہ علیہم سو کر جب بھی آنکھ کھلتی تو آپ ہی دعا پڑتے اور دوسرا کلمہ کیا کہتے لہ الشری کا لہ لہ الملک ولہ الحمد بہ اللہ الشین کو دی تو اس میں انہوں نے اس کو حمد اور تقبیر کا نام دیا ہے اور کلم توحید پڑھتے وہ کون سا کلم ہے کلم توحید لا الہ الا اللہ الا وحد لا شریک اللہ شریق الا اور لا الہ الا اللہ الا محمد رسول اللہ دونوں اور اس کے بعد دعا کرتے پھر مسواک کرتے اور وضو کی تیاری فرماتے کتنا خوبصورت انداز آپ دیکھیں کتنا آئیڈیلسٹک وے ہے صبح سویرے آنکھ کھولتی سوچتا پہلے کیا کروں سنت کون سی ہے تو یہ پوری ترتیب انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اور بڑی مختصر لکھی ہے کہ مسواک کرتے پھر وضو کی فرماتے وضو کے بعد اپنے رب کے سامنے نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے وضو کی دعائیں آپ سمجھتے ہیں باتھ جانے کی دعا آپ کو یاد ہوگی وہ سب کا اہتمام کرتے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنی گفتگو کے ذریعے اس سے مناجات کرتے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اسی سے امیدیں وابستہ کرتے اور اس میں ذوق و شوق کا اظہار فرماتے انہیں یعنی نماز ایسے شوق سے پڑھتے اور اللہ سے امید لگا نماز پڑھتے اور اس خائف رہتے یعنی اس خوف زدہ رہتے اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ دل اور جسم اور روح اور قوا قواعت قوتیں ہمارے جسم کی ظاہری اور باطنی اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی حفاظت کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے سونے کا وقت رات کی پہلی نیند کھانا سونے سے تین گھنٹے پہلے کھایا ہے کھانے کے بعد نماز پڑھی کچھ چہل قدمی کی پھر ارلی نائٹ سوئے کس طریقے سے سوئے وہ سارا آپ نے پڑھا پھر سو کر اٹھے کب اٹھنے کے بعد کیا کیا کام کیے اور پھر نماز کے لیے تیار ہو گئے اور نماز کے بعد اب دنیا بھر کے کاموں کے لیے پوری طرح تیار ہے اور کتنا ارلی تیار ہیں یہ ہے ہمارے لیے رول ماڈل اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا لائف سٹائل دیکھ رہے ہیں کتنا جلدی سو رہے ہیں کتنا جلدی اٹھ رہے ہیں کس طریقے سے سو رہے ہیں کس طریقے سے اٹھ رہے ہیں نہ سونا بےمانی ہے نہ جاگنا بےمانی ہے نہ دن کا آغاز بےمانی ہے نہ رات کا آواز بےمانی ہے نہ دن بھر کے کام کاج میں کوئی بےمانی چیز نظر آتی ہے ہر ایکشن ہر ادا بھرپور ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے ان حکمتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں آج کی لیٹس ریسرچ کے حوالے سے دنیا میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل اور اس میں آج کی جو ریسرچ ہے اس کو ڈال کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ہر ایکشن میں حکمت بھری ہوئی تھی اور اللہ کی خاص رحمت ہے کہ ہم کو یہ باتیں پتہ چل گئیں آج سے اپنے لیے اصول بنائیں کہ جتنے طریقے رسول اللہ کے آپ نے پڑھے ہیں وہ سارے بنائیں گے اور یہ آپ کا ایک لائف سٹائل بنائیں گے اور پھر جب آپ اس طریقے پر خود چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے گھر والے آپ کے ہم نوا بنیں گے پھر آپ جن گھروں میں آگے جائیں گی وہ آپ کے ہم نواب بنیں گے اور آہستہ آہستہ اس معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی اور صبح کو دیر تک سونا رات کو دیر تک جاگنا اور بے ترتیب کھانے کھانا اور بے ترتیب طریقے سے چیزوں کا جو ہے وہ کمبینیشن بنا ان سب سے آپ بچ جائیں گے جب آپ ان سب چیزوں سے بچیں گے تو پھر آپ کی صحت کی صحیح معنوں میں حفاظت ہوگی ان شاء اللہ صبح سویرے اٹھنے کا ایک اور راز کیا ہے پیج نمبر تھری میں ہے صحیح شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر تین گرا لگاتا ہے جب وہ سوتا ہے یعنی انسان جب سوتا ہے اور ہر گرا پر پڑتا ہے کہ رات گہری ہے لمبی ہے سوتے رہو اگر اس نے بیدار ہو کر اللہ کو یاد کیا تو ایک گرا کھل جاتی ہے پھر اگر وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر اس نے نماز پڑھ لی تو پھر ساری گرہیں کھل جاتی ہیں اور سونے والا چاقو چو بند ہو جاتا ہے اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو نفس کی خباست کے ساتھ طبیعت میں کسل پیدا ہو جاتا ہے یعنی پھر اس کو اگلے دن سو کر اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک ایسی خباست بھر جاتی ہے ایک ایسا شکانی اثر اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو نیکی کی توفیق بھی نہیں رہتی جب صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ خود بخود چھٹتی چلی جاتی ہیں پیش نمبر 394 میں کچھ مسنون چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے آپ کو انتظار ہوگا کہ یہ ہم پڑھتے کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو لیٹسٹ ریسرچ کے حوالے سے بتا دی تھی لیکن کل جہاں پر کوشچن آنسر انشاءاللہ ہوں گے تو وہاں پر ہو سکتا ہے اسی میں اگر آپ کے کوشچن ہوئے تو اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ جواب دے دوں گی عصمت جو ہے حمزہ سا میم دار یہ سیاہ سرمے کا ایک پتھر ہوتا ہے جو اسفاہان ایران کا علاقہ اس سے حاصل کیا جاتا ہے اسمت کا اعلیٰ ترین پتھر وہ ہوتا ہے جسے ویسٹ کنٹریز سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور عسمت کی اعلیٰ قسم وہ ہے جو بہت جلد ریزا ریزا ہو جاتی ہے اور اس کے ریزوں میں چمک ہوتی ہے اس کو اگر پتھر کی صورت میں دیکھیں تو ایک سائڈ اس کی بہت شائن کرتی ہے شیشے کی طرح جو مرر ہوتا ہے اس کی طرح اس کا اندرونی حصہ چکنا ہوتا ہے اور گرد و غبار سے پاک ہوتا ہے جو بہترین پتھر ہوتا ہے سرمے کا مزاج یا عسمت کا مزاج یعنی اسمت وہ سرما ہے جو سب سے بیسٹ ہے اور اس کا مزاج ٹھنڈا اور خوشک ہے اسی لیے نظر کے لیے فائدہ مند اور مقبوی ہے یعنی طاقت دیتا ہے آنکھوں کی نظر کو آنکھ کے آساب کو مضبوط کرتا ہے اور آنکھوں کی صحت کا ضامن ہے زخموں کو مندمل کر کے پیدا شدہ گوشت کو نکال دیتا ہے اور اس کے میل کچل کو ختم کر کے اس کو زندگی بخشتا ہے یعنی آنکھوں کے جو میل کچل ہے اس کو دور کر کے زندگی اس لیے بخشتا ہے کہ آنکھیں جب صاف ہو جاتی تو انسان کو اچھے طریقے سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر پانی ملا شہد یعنی کہ شہد کے اندر اگر پانی ملا کر سرمے کے ساتھ استعمال کیا جائے مثال کے طور پر شہد اور پانی اگر ہم وزن ملا ہوا ہے یا ایک حصہ شہد اور تین حصے پانی یا چار حصے پانی ہے ایک کترا اور تین قطرے آپ کر لیں اس میں اگر آپ سلائی ڈپ کر لیتے ہیں اور پھر اس سلائی کے ساتھ آپ سرمہ لگانا جب شروع کرتے ہیں تو اس طریقے سے لگائے گئے سرمے سے سر درد ختم ہو جاتا ہے یعنی ایسا سرما جس سے پہلے سلائی کو شہد اور پانی میں لگا لیا جائے اور پھر اس سلائی پر سرما لگا کر اگر آنکھوں پر لگائیں تو ایسے میں بہت سے سر درد ٹھیک ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر سر درد ٹھیک ہو لیکن کافی حد تک افاقہ ہو جاتا ہے اور اگر اس کو باریک کر کے تازہ چربی میں تازہ چربی مراد یعنی آپ اس کو گھی بھی سمجھ سکتے ہیں گھی میں ملا کر جلے ہوئے حصے پر لگایا جائے کس کو اسمت کو یا سرمے کو تو اس کے لیپ سے یعنی سرما اور گھی کا جو لیپ ہے یا وہ لوشن کی طرح بن جائے گی تو اگر خدا نہ فاستا کوئی حصہ جل گیا جسم کا تو اس کے اوپر اگر اس کا لیپ کر دیں اس لوشن کا تو ایسا جلا ہوا حصہ جو ہے اس میں کبھی پس نہیں پڑے گی ریشہ نہیں ہوگا اس میں اور جلنے سے پیدا ہونے والے آبلے یعنی جو بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں یا جو ببلس بن جاتے ہیں جلنے کے بعد سکن پر ان کو بھی یہ سرما جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے خاص طور پر بوڑھے اور کمزور نظر والوں کے لیے یہ اکسیر کا کام کرتا ہے نہیں بہت ہی عمدہ چیز ہے اور اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا مشک ملا کر استعمال کیا جائے تو ضعیف البسر کون ہوتے ہیں جن کو نظر کماتا ہو ان کے لیے تریاگ کا کام کرتا ہے تریاگ کیا ہوتا ہے بہترین دوا بہترین علاج اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو اور سرمے کا جو طریقہ ہے لگانے کا اس کا ذکر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرما لگانے کا جو بہترین طریقہ بتایا وہ ہے کہ آپ جب سرما لگاتے تو پہلے سلائی کو دائیں آنکھ میں لگاتے پھر بائیں میں لگاتے پھر ڈپ کر کے دائیں میں لگاتے پھر بائیں میں اور پھر دائیں میں تین دفعہ رائٹ آئی میں لگاتے اور دو دفعہ لیفٹ آئی میں لگاتے دائیں آنکھ سے شروع کرتے اور پھر دائیں پہ ہی ختم کرتے اگر آپ غور کریں تو پہلی دفعہ جب آپ سلائیڈ لگاتے ہیں تو اس سے سرما نہیں لگتا دیکھتے ہیں آپ جب سرما لگائیں تو ایسا لگتا ہے لگا ہی نہیں لیکن وہ جب آنکھ میں آپ سلائی پھیرتے ہیں تو گیلی ہو چکی ہوتی سلائی اس کو جب آپ ڈپ کرتے ہیں تو لیفٹ آئی میں بہت زیادہ سرما لگ چکا ہوتا ہے پھر جب آپ رائٹ پہ لگاتے ہیں تو بیلنس ہو جاتا ہے پھر لیفٹ پہ لگائیں تو لیفٹ میں زیادہ ہو جائے گا اب آپ رائٹ میں لگائیں تو بالکل بیلنس ہو جائے گا دیکھنے کتنی حکمت ہے آپ کے طریقے میں رائٹ سے شروع کیا بسم اللہ کر کے اور رائٹ پہ ہی ختم کیا سرما لگانے کا سب سے بیسٹ ٹائم رات سونے سے پہلے ہے دن میں سرما لگا کر آنکھوں کے جو ہمارا کارنیا ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ ہم بار بار پلکیں جھپکتے ہیں سرما لگانے کا جو سنت طریقہ ہے وہ ہے رات کے وقت سرما لگا کر سونا اور اس کے بعد تاکہ آنکھوں کی پلکیں بار بار نہ جھپکی جائیں اور جب رات بھر سرما ہماری آنکھوں میں لگا رہتا ہے تبھی وہ آنکھوں کے میل کچیل ریشے اور جو اس کے اندر ککرے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو بھی ختم کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سرما یعنی اسمت تمہاری آنکھوں کی پلکوں کو گھنا کرتا ہے نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے گرنے کی جو پرابلمس ہیں ان کو بھی دور کرتے ہیں جن لوگوں کی پلکیں گرتی ہیں اگر رات کو سرما لگانا شروع کر دیں تو ان کی پلکوں کے گرنے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آنکھوں کے اندر پائے جانے والے ککرے یا پانی کا زیادہ بہنا یا آنکھوں کی خشکی یا آنکھوں کی جو بھی پرابلمس ہیں ان کو سالو کرتا ہے لیکن اگر دن میں لگائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ فائدے حاصل نہ ہوں رات میں لگائیں گے تو آپ ان تمام فائدوں سے فیضیاب ہو سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ سرما خالص ہونا چاہیے ہمارے ہاں ایک چیز پہ بین اس لیے لگا دیا جاتا ہے اگر اس میں ایک یا دو لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے تو اس چیز کو پھر ڈاکٹرز منع کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہم عموماً صبح کو سرما لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے لوگوں کی آنکھوں کو نقصان پہنچا لہٰذا انہوں نے کہا سرما لگانا چھوڑ دیں لیکن اگر آپ سننا طریقہ دیکھیں کہ رات کو سرما لگا کے سو جانا اور آنکھوں کو ریسٹ دینا رات بھر آنکھوں میں سرما جمع رہنا صبح آپ کو کاجل کی شکل میں ملتا ہے یعنی وہ ڈارک ہو چکا ہوتا ہے اور گندگی آپ کی صاف ہو جاتی ہے اور سنت پر عمل کرنے کا اپنا اجر ہے اب آپ کہیں گے ہم سرما کہاں سے لیں کہ یہاں پر تو کوئی پتہ نہیں کالا پتھر پیسا ہوا ہو یا کوئی اور ایسی چیز اس میں شامل کی ہو مضر تو پھر تو سعودیہ کا سرما جو ہے وہ بیسٹ سرما ہے اس میں ملاوٹ نہیں کی جاتی اگر کبھی سعودی گورنمنٹ کو یہ پتا چل جائے کہ کوئی ایسی کمپنی جو ہے وہ سرما ایسا لے کر آئی ہے مارکیٹ میں اس کمپنی کو بھی بین کر دیا جاتا ہے اور فوری طور پر پورے ملک سے سرما غائب ہو جاتا ہے جب تک کہ خالص چیز اویلیبل نہ سرمے کے علاوہ اور بہت سی مفید غذائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ روزمرہ کے خوراک میں روٹی دال ساگ کھاتے ہیں یہ ساری بہت اچھی ہیں البتہ میتھی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں طب نبی میں آتا ہے اس میں رائٹر نے لکھا ہے کہ اتوا کا خیال ہے اگر لوگوں کو میتھی کے فائدے پتہ چل جائیں تو اپنا زیور بیچ کر بھی میتھی کھائیں بہت مفید چیز ہے کل ایک خاتون مجھے ملی دوسری کلاس میں تو کہنے لگی کہ ایک دن میں اپنے لان میں گئی میں نے میتھی لگائی بھی اپنے گھر میں تو میں نے اسے دو تین ڈنڈیاں اس کی دھو کے کھا لی تو کہتی مجھے اتنے عرصے سے قبض کی شکایت تھی تو میں نے وہ جو اس کی دو چار ڈنڈیاں کھائیں تو میرے حاجت آسانی سے ہوگی میں نے بڑا غور کیا کہ میں نے آج کیا کھایا تو مجھے سمجھ آئی کہ میں نے جو میتھی کھائی اس سے میری قبض دور ہوئی دوسرے دن پھر میں نے کھائی تو میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا اور اب میری قبض سے ہے بالکل ٹھیک ہو چکی جسٹ امیجن کہ صرف چاند پتے اور ڈنڈی سمیت کھانے سے اس کی قبض جو ہے وہ دور ہوگی تو گویا اس کے اندر بھی بہت سی بیماریوں کا علاج موجود ہے میتھی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اور آپ ریحان کی خوشبو امبر اور اد کی خوشبو آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی مشک وہ بھی آپ کو بہت پسند تھی جو کہ ہرن کے پیٹ سے حاصل کی جاتی ہے اور مسوا کے ساری حکمتیں اور اس کے فائدے آپ نے پڑے ہیں مسواک کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے صحیح بخاری کی جو مرفو حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹرپل فور پہ دیکھیں آپ پیج نمبر فور فور فور کہ اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو میں یقیناً ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا کیونکہ مسواک کے فائدے بے شمار ہیں صحیح ہے دوسری روایت میں ہے کہ جب رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے اور صحیح بخاری میں ایک اور مرفو حدیث ہے جس میں کہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی رضا مندی ہے اور مسواک کرنا مستحب ہے مسواں کرنے سے نہ صرف منہ کی صفائی حاصل ہوتی ہے بلکہ اس سے گلے کے مسئلے منہ کی بدبو مسوڑوں کا پھولا پن یعنی ان کا ورم منہ سے زیادہ پانی آنا یا منہ کا خشک ہونا یہ ساری چیزیں جو ہیں مسواک سے کافی حد تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹونسلس ہوں یا سور تھروٹ رہتا ہو سور تھروٹ کیوں ہو جاتا اصل میں ہماری جو زبان کی جڑ ہے اس میں ایک لیئر سی جمی رہتی ہے مسام ہوتے ہیں نا پیچھے ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں اس لیئر کے جمنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر زبان کی جڑ پر قائم رہتا ہے کھٹی چیز کھائی کوئی ایسی سکیل چیز کھائی جیسی بھی تو جب ہم سانس لیتے ہیں بعض اوقات ناک بند ہوتا ہے منہ سے سانس لیتے ہیں تو جب منہ سے سانس لیتے ہیں تو فلٹر نہیں ہوتا وہ سانس ناک کے ذریعے سانس لینے سے ناک کے اندر کے جو بال ہیں وہ اس ہوا کو فلٹر بھی کرتے ہیں اور ناک کے اندر سے ہوا جب ہمارے پھیپڑوں میں پہنچتی ہے تو ایک ٹیمپریچر کو برقرار کر کے لیول پہ لا اندر ہم سانس کو لیتے ہیں لیکن جو لوگ منہ سے سانس لیتے ہیں وہ ڈائریکٹ ان کے گلے کو جا کے لگتا ہے اور وہ چونکہ فلٹر نہیں ہوتی اس کے اندر کئی قسم کے بیکٹیریا جراثیم جو ہے وہ ہم انہیل کر لیتے ہیں اور خاص طور پر جا کر وہ زبان کی جڑ پر پہلے سے آ جاتے ہیں جب زبان کی جڑ پہ جا کے وہ بیکٹیریا جمتے ہیں سے کیا ہوتا ہے پھر آہستہ ہمارا گلا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جن کی زبان کی جڑ صاف رہے ان کو گلے کے مسائل کبھی کم سامنا کرنا پڑتا ہے تو مسواک ایک ایسی پیاری چیز ہے آپ کو طریقہ تو آتا ہوگا کہ دانتوں کو نہ صرف صاف کرنا چاہیے اس سے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گلے کے اندر, تک اندر سے مرادی ہے جہاں تک مسام بنے ہیں زبان کے وہاں تک مسواک کرتے اور حدیث میں آپ نے پڑھا کہ آخ آخ کی آوازیں بھی آتی تھیں جیسے انسان کو مومٹ آنے لگتی ہے گلے کے اندر جب کوئی چیز حلق میں لگتی ہے تو آواز ایک نکالتا ہے اور کبھی کبھی مومٹ آ بھی جاتی ہے تو اتنی دور تک اپنے گلے کی صفائی کیا کرتے تھے تو جو شخص زبان جڑ اور پیچھے حلق کے شروع تک اپنے زبان کو بہت اچھا سا صاف کرے تو اس میں کیسے کوئی بیماری پیدا ہو سکتی گلے کی نظر اس سے تیز ہوتی ہے گلے اور منہ کے مسائل جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں پھر زبان کی جڑ صاف کرنے کی وجہ سے ہماری منہ سے بدبو دور ہو جاتی ہے پھر جن لوگوں کے دانتوں کے اوپر کریڑا جم جاتا ہے کچھ ذرات ایسے ہیں جو چپک جاتے ہیں دانتوں کے ساتھ اور خاص کر جڑوں میں اور اسپیشلی اندر کی طرف سے کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی چیزوں کو سوائے مسواگ کے کوئی چیز حل نہیں کر سکتی اگر آپ جا کے ڈینٹسٹ کے پاس ان کو صاف بھی کرا لیں ان کو صاف وہ اتنے ہارش طریقے سے کرتے ہیں اتنے ان طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کئی دن تک کھانا نہیں صحیح طرح سے کھا سکتے اور ٹھنڈا گرم لگتا رہتا ہے کیونکہ کھرش خرچ کے اس کو صاف کرتے اور پھر دانت کی جو پالش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جلدی سے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے لیکن جو لوگ مسواک کرتے رہے تو ان کے دانتوں پر ایسی محل کچہل جمنے نہیں پاتی اور ڈاکٹر کا خرچ بھی بچتا ہے اور دانت بھی خوبصورت اور صحت مند رہتے ہیں اور زیادہ عرصے تک ان کی زندگی بھی رہتی ہے جو مسواک ذرا خشک ہوتے ہیں ان کو تھوڑی دیر پانی میں بھگوایا جا سکتا لیکن زیادہ دیر اس لیے نہ بھگوئے کہ ان کے سارے منرلس تو ویسٹ ہو جائیں گے کیونکہ مسواک کے اندر ایسے منرلس ہوتے ہیں جو ہمارے دانتوں مسوروں منہ کے لیے بڑے مفید ہیں جن لوگوں کے منہ اتنے پک چکے ہیں کہ اب ان کے اندر مسواک وہ سکتے تو سے پہلے سے سافٹ ہوتا ہے زیتون کا تازہ زیتون کا تازہ کا تازہ زیتون کا بالکل فریش گرین کلر میں مسواک ملتا ہے وہ ذرا ہارڈ ہوتا ہے لیکن جو پک چکا ہوتا ہے براؤن کلر میں آ جاتا ہے تو اس کے ریشے خاصے سوفٹ ہوتے ہیں اس سے آپ شروع کریں پھر آہستہ آہستہ پیلو کیکر نیم ان سب پر بھی آ جائیں نیم کا مسواک سب سے زیادہ اینٹی سیپٹک ہے یعنی آپ کے جتنے جرمز اور بیکٹیریاز ہیں ان سب کو کل کرنے کے لیے بہترین دوا بھی ہے اور مسواک بدل بدل کے کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہر طرح کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو سکیں 462 پیج پر آپ دیکھیں خوشبو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں رسول اللہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا تمہاری دنیا کی دو چیزیں مجھے بہت پسند ہیں ایک عورت اور دوسری خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے یعنی دل میرا نماز میں لگتا ہے اور آنکھیں میری اس سے خوش رہتی ہیں تو خوشبو جو ہے آپ کو پسند تھی اور خوشبو میں بہت سی خوشبو ہے اور خوشبو لگا کر باہر में میں نہ جائیں یہ की کی خوشبو بڑی ہلکی ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے بہت لائٹ ہوتی ہے اگر اس کو ہم آم तो میں لگا لیں تو کیا ہوگا آپ کو تو خوشبو محسوس ہوگی کسی دوسرے کو نہیں ہوگی یا بہت قریب جو بیٹھا اس کو محسوس ہوگی دوسرے کو نہیں اور یہ بہت تیز نہیں ہے کہ بہت دور تک پھیلے اور عورتوں کی خوشبو دور تک نہ پھیلنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنے جن اور سیاتی آس پاس سے گزرتے ہیں وہ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتے جبکہ تیز خوشبو اگر عورت لگائے تو جس کی خوشبو دور تک پھیلے آس پاس سے گزرنے والے جن اور سیاتی جو ہیں اس عورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ نقصان بھی پہنچانے کا باعث بن جاتے ہیں اس لیے ہمیں عورتوں کو جو ہلکی خوشبو کا کہا گیا اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم بہت سی بلاؤں سے بچے رہتے ہیں اور یہ بلا صرف جنوں میں انسانوں میں بھی ہوتی ہیں اسی لیے حکم ہے نا کہ ہلکی خوشبو عورت استعمال کرے کہ غیر محرم کو خوشبو نہ جائے کیونکہ غیر محرم اگر اس خوشبو کو سونگیں گے تو خام و خواب عورت کی طرف اٹریکٹ ہوگا اور ایک دفعہ جب اٹریکٹ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے پیشہ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی اپنے عبادات میں خلل آپ کی اپنی روزمرہ کے معاملات میں خلل اور آپ کی جو توجہ ہے وہ اہم کاموں سے ہٹ کر ایک پریشانی کا باعث بن جاتی ہے تو بہتر ہے ایسا کام ہی نہ کریں جسے سے آپ کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑے ایسا ہے لسٹ ہے سچ میں نے تو چونکہ پڑ پڑ کے یہ چیزیں سیکھی ہیں بہت سی کتابیں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی کتابیں آپ کے بل کے بک اسٹال پر بھی میں نے دیکھی ہیں جن میں ایک تو ہے رسول اللہ کے غذائیں اور ان کے فوائد یا خواص اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر سبزیوں کے خواص لکھے ہوں گے پھلوں کے خواص لکھے ہوں گے یا بہت سی اور چیزوں کے خواص لکھے ہوں گے ایسی کتابیں لیا کریں ان کو پڑھا کریں میں نے بھی اسی طریقے سے سیکھا یعنی ضروری نہیں کہ بھئی ساری چیزیں میں نے طب نبوی سے ہی سیکھی ہوں میں نے ایسی کتابیں لے کر بڑے شوق سے میں نے خریدی کتابیں اور ان کو پڑھ پڑھ کے دیکھا پانی کا کیا فائدہ ہے اس کے کیا خواص ہیں سبزیوں کے پھلوں کے اناج کے مختلف اناج جو ہیں وہ کیا کیا تاثیر رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اور جو جیسے گھی ہے شہد ہے اور جتنی چیزیں ہم ہاں استعمال کرتے ہیں دالیں وغیرہ یا اور چیزیں تو ان کے کیا کیا خواص ہیں تو یہ چیزیں پڑھنے سے ہی آتی ہیں تو جتنا آپ کوشش کریں گے اتنا آپ کو ملتا جائے گا لئی سا لیل انسان علامہ سا اگر آپ کو لسٹ مل بھی جائے گی تو وہ آپ رکھ کے کہیں بھول جائیں گے اور پھر بھی آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ کون سے خواص کس چیز کے ہیں اس لیے جو چیز آپ تکلیف اٹھا کے حاصل کریں گے وہ آپ کو زیادہ دیر تک یاد بھی رہے گی اور فائدہ بھی دے گی اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں سبحک اللہ وبیحمدہ نشد اللہ, اللہ انتا و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ